وخير الهدي هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور میرے دینی بھائیوں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی زندگی کا پہلا حصہ دنیا میں ہوگا اور دوسرا حصہ آخرت میں ہوگا ایک حصہ دنیا میں اور ایک حصہ آخرت میں دنیا کے حصے کو اللہ تعالی نے آزادی اور امتحان اور عمل کا حصہ بنا ہے اور آخرت کے حصے کو اللہ رب العالمین نے انجام اور اپنے کیے کا نتیجہ بھگتنے کا مقام بنایا اگر نیک اعمال انسان نے کیے ہیں تو ان کا اچھا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا اگر برے اعمال کر کے وہ دنیا سے جاتا ہے تو اپنے اعمال کے مطابق اس کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے آخرت کی زندگی انجام کی زندگی ہے دنیا میں انسان آزاد ہے چاہے جیسا جیے کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تم نے یہ گناہ کیوں کیا کوئی فرشتہ آ کر اس کے دروازے پر دستک دے کے اس کو سمجھانے والا نہیں ہے کوئی چیز اس کو گناہ سے روکنے والی نہیں ہے وہ آزاد ہے چاہے تو اچھا جی چاہے برا جیے لیکن جیسی زندگی وہ دنیا میں جیے گا آخرت میں ویسا انجام اس کے سامنے آئے گا گویا کہ ایک انسان اپنا انجام خود تیار کر رہا ہے ایک انسان اپنا انجام خود تیار کر رہا ہے جیسے یہاں پر اعمال ہوں گے ویسی آخرت کی اس کی زندگی بنے گی یا تو سنورے گی یا پھر برباد ہوگی اگر ایمان و عمل کے ساتھ یہاں سے جاتا ہے تو اللہ کے ہاں پر اس کے لیے مہمانی ہوگی اس کے لیے انعامات اکرام عزت اور رہنے کے لیے بہترین جگہ کھانے کے لیے بہترین چیزیں پہننے کے لیے بہترین لباس بہترین جوڑا ساتھی آزادی رضا اپنا دیدار عزت حکومت بادشاہی ساری تمنائیں پوری اگر یہاں اللہ کی چاہت پوری کر کے جاتا ہے یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق جی کے جاتا ہے اپنی مرضیات کو قربان کرتا ہے اللہ کی مرضی کے مقابلے تو حل جزا الحسان الاحسان, الاحسان بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی اپنی چاہت کو اس کی قربان کرنے کی وجہ سے چونکہ اس نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے لیے قربان کیا اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کو خود پورا کرے گا اور ایسی دنیا میں اس کو بسائے گا کہ جس میں کوئی ایک چاہت بھی ادھوری رہ جائے ایسا نہیں ہے یہاں پر دنیا میں چاہت پوری ہوگی نہیں ہوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے بلکہ اکثر اوقات انسان کی چاہت دنیا میں پوری نہیں ہوتی ہے جب ہوتی بھی ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ واقعی چاہت یہ نہیں تھی بہت پیسہ چاہیے بھاگو بھاگو بھاگ بھاگ بھاگ بھاگ, بھاگ, بھاگ پورا پیسہ آتا ہے تو پیسہ کیوں چاہیے تھا سکون کے لیے خوشی کے لیے کتنا پیسہ تھا پہلے بہت کچھ بھی نہیں تھا دونوں جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑتا تھا یہاں کہ یہاں پیسہ نہیں ملتا تھا پھر سوچتا تھا کہاں سے لانا پڑے گا کچھ پیسے ہاتھوں میں آ جاتے تھے اب اب اتنا ہے کہ جیب میں نہیں رکھ سکتے اب بینک میں رکھنا پڑتا ہے اب تجوری میں لاک کر کے رکھنا پڑتا ہے تو تب جو بھاگ دوڑ کی تھی کیوں کی تھی خوشیوں کے لیے پیسہ آئے گا تو خوشی سب نے مل کے یہی سبق پڑھایا تھا بھائی پیسہ ہے تو سب ہے خوش ہونا ہے پیسہ خوش ہونا ہے ڈگری کچھ بننا ہے دنیا میں سکون چاہیے اچھا جاب دوڑا سب کی سن کے بھاگا اب جو کچھ چاہیے تھا سب مل گیا اس کو لیکن وہ نہیں ملا جس کے لیے سب کچھ حاصل کیا, کیا چاہیے تھا اس کو سکون خوشی خوشی گھر میں نہیں ہے خوشی زندگی میں نہیں ہے سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی واقعی انسان کو وہ نہیں ملتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے میرے دل کی چاہت پھر بھی پوری نہیں ہو رہی ہے سب مل کے بھی وہ سکون نہیں ہے اس لیے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے دنیا امتحان کی جگہ ہے جو چاہیے وہ مل جائے سکون مل جائے ایسی زندگی جس میں نہ بیماری ہو نہ تھکن ہو نہ کچھ ہو کوئی پریشانی نہیں ہر انسان دوسرے کا دوست اور ہمدرد ہو وہاں پر کوئی کسی کا دشمن نہ ہو کوئی کسی کے خلاف بازیاں نہ کرے کسی کو چوری کا اور ڈکیتی کا ڈر نہ ہو کسی کو موت کا ڈر نہ ہو گاڑی چلا رہا ایکسیڈنٹ کا ڈر نہ ہو اپنے کا ڈر نہ ہو جس کو دھوکے کا اندیشہ نہ ہو کون سی زندگی دنیا میں نہیں ہو سکتا ایسا دنیا میں دھوکا ہے چوری ہے ڈکیتی ہے قتل ہے موت ہے ایکسیڈنٹ کیا نہیں یہاں کسی بھی نعمت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آج جیب میں پیسہ ہے کل نہیں بھی ہوگا آج صحت ہے کل بیماری آ جائے گی آج گھر ہے کل گھر ٹوٹ جا سکتا کسی وجہ سے گھر ہاتھ سے نکل سکتا ہے آج بہت بڑا بزنس ہے کل بزنس ٹھپ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں کی نعمتوں کی بقا نہیں ہے باقی نہیں رہتی یہاں کی نعمت آج ہے کل کا کوئی بھروسہ نہیں اور یہاں کی نعمت میں کتنی آلہ ہیں ایک تو کوالٹی اس کی جو بھی ہے اتنی بہترین سے بہترین بھی چیز لے لو آپ ایک وقت کے بعد میں اس کا اٹریکشن ختم ہو جاتا ہے آدمی بائک لیتا ہے موبائل لیتا ہے. کیا کرتا ہے موبائل نیا موبائل ہے بچے ہاتھ میں لیے اسکریچ آئیں گے اس کے اوپر اسکریچ گار لگانا پڑے گا برابر روزانہ جاب پہ جات پہنچ رہا ہے اس کو اچھے سے بیٹھ کے ایک دم یہ بھی ایک کام ہے بائک ایک دم دھو رہا ہے اس کو اچھے سے میری بائک ہے ایک دم بار کھڑکی سے بار بار دیکھتا ہے بچے اس پہ کچھ گڑبڑ تو نہیں کر رہے کوئی بٹن دبا دیں گے کوئی توڑ دیں گے سوسائٹی میں کوئی بیٹھا اس اترو کیوں نہیں بھائی میری بھائی ہے سنبھالتا ہے اور چار مہینے تین مہینے گزرنے کے بعد دھول جم رہی ہے کیا اس کا اٹریکشن ختم ہو گیا موبائل کہاں پڑا ہے پلنگ کے نیچے چلا گیا کوئی پرواہ نہیں ہے شروع میں اس کا ایک اس کا ایک اٹریکشن ہوتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے کچھ وقت گزرنے کے بعد بہت ہی جلد اس کا وہ اس کی وہ لذت اس کے وہ پانے کی خوشی دھندری ہو جاتی ہے تو دنیا میں پانے کے بعد بھی خوشی دھندری ہو جاتی ہے گاڑی کپڑے یہ وہ سب چیزیں دنیا کی چیزوں کا یہ حال ہے کچھ بھی ملنے تک اس کا شوق ہوتا ہے ملنے کے بعد وہ بوجھ بن جاتا ہے دنیا کی نعمتوں کا آپ یعنی واقعی تجزیہ کریں تو کیا ہے یہ چاہیے, یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے دوڑا دوڑا دوڑا اس کے اس کی جس میں لذت ہوتی ہے پانے میں اتنی نہیں ہوتی ہے. اس کو یاد رکھیے میرا تو کتنا اچھا ہوگا نا تو اس کے خواب دیکھ دیکھ کے مزہ آتا ہے اور اس کے لیے خوب دوڑتا آتا ہے دوڑتا دوڑتا دوڑتا اس کے دوڑنے میں ایک عجیب قسم کی لذت ہوتی ہے جب ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اب کیا سوال پر اب کیا اس کے بعد کیا دھیرے دھیرے پھر وہ لذت اس کی ختم ہو جاتی بلکہ بعض اوقات کمپٹیشن میں لذت ہوتی ہے اگر کمپٹیشن ختم ہو جائے تو لذت بھی ختم ہو جاتی ایک چیز نہیں مل رہی ہے سب لڑ رہے ہیں اس کے لینے کے لیے تو پھر لینے میں مزہ آتا ہے لیکن وہی چیز کچھ دنوں کے بعد دکانوں میں موجود ہے اس کے لیے لائن نہیں لگ رہی ہے اس کا اتنا اٹریکشن نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر انسان چیزوں کے لیے دوڑتا ہے لیکن دنیا کی لذتیں اس کی لذت خود وقتی ہے وہ دنیا ہی میں اپنی لذت چیزیں کھو دیتی ہیں اتنی اعلی نہیں ہے کہ آدمی کو ہمیشہ باندھ کے رکھیں اپنے ساتھ میں دنیا کی چیزوں میں وہ بات نہیں ہے بلطو رحیات دنیا و اب خواہ اللہ نے آخرت کی چیزوں کے بارے میں دو باتیں کہی ہیں اللہ نے تم تم بل الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو زیادہ اہمیت دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں دنیا دنیا دنیا, دنیا نماز چھوڑ پیسہ روزہ چھوڑ مال و دولت یہ اللہ کا حکم توڑ دنیا کی عزت حرام کر دنیا کا ڈگری دنیا کی چیزیں اللہ کا حکم توڑ توڑ کے آدمی حاصل کرتا ہے آخرت بعد میں دیکھیں گے دنیا ارے ابھی دیکھو بلطو فرون الحیات دنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو خیرون و اب لیکن آخرت اب یہ کون بول رہا ہے جس نے آخرت کو پیدا کیا ہے جو آخرت کا مالک ہے مالک یوم الدین، اس کے سوا کسی کی چلنے والی نہیں وخرت اب کا لیکن آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے دیکھیں نعمت میں دو چیزیں ہونا چاہیے ایک تو وہ اچھی ہونا چاہیے عمدگی اس میں ہونا چاہیے ایکسلنس اس میں ہونا چاہیے وہ ایک دم اچھی چیز ہونا چاہیے اور وہ چیز پائیدار ٹکاؤ ہونا چاہیے آپ ایک آئس کریم آپ نے لیا اور آپ کے کھانے سے پہلے پگھل کے ختم ہو گیا ہو تو کیا فائدہ وہ باقی نے آپ کو لذت ہی نہیں ملی اور آپ نے اس کو کھایا لیکن آپ کو اس میں مزہ نہیں آیا تو آپ دو چیزیں چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ چیز وہ چیز عمدہ ہو اعلی ہو آپ کے دل کی چاہ سے زیادہ اچھا ہو کم سے کم چاہت کے مطابق تو اور دو وہ ٹکے اس کی لذت ایک دم وقتی ختم ہو گئی ایسا نہیں وہ آدمی چاہتا لذت باقی رہے۔ اخرت کی نعمتیں کیسی ہیں نمبر 1 اعلی ترین نعمت ما لا عینن رات ولا اذنون سمعت ولا خطر على قلب بشر کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا نہ کسی کان نے اس کو سنا نہ کسی بشر کے دل پر اس کا وہم و گمان اور خیال اور امیجنیشن رہا اتنی اعلی نعمت آخر اور بقا کتنا باقی رہے گی اتنا باقی رہے گی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی اس سے زیادہ کیا باقی رہ سکتا کچھ کبھی ختم نہیں اور دنیا کی کوئی آپ کو کہہ دے لے لو زندگی بھر کے لیے نعمت رہے گی آپ بے فکر رہو تب بھی انسان کا جسم ایسا ہو جاتا ہے کہ لذت چیز میں باقی رہتی آدمی کا جسم ختم ہو جاتا ہے اب بڑا پا آتا ہے کیا ہوتا ہے حضرت کھا سکتے وہی کھانے جو جوانی میں کھا سکتے تھے کھاؤ ذرا گنا کھا کے بتاؤ نہیں ہمرا مضبوط چیزیں کھا سکتے ہیں نہیں کھاؤ پیٹ میں جا کے ہزم نہیں ہوتا ہے پیٹ اب پیٹ ویسا نہیں رہا چیزیں ہیں سامنے हैं سر देख دیکھ رہے حضرت سامنے بیٹھ کے ہاں بچے آ رہے ان کو مٹھائی دے رہے وہ آ رہا بٹیا اس کو دے رہے پوتی نواسی سب کو دے رہے آپ ایک اہ, میں نہیں کھا سکتا نہیں میڈیکلی حرام ہے, ہے. شوگر آپ کو شوگر ہے جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے نعمت اگر باقی بھی رہے اس کے پاس جسم ساتھ چھوڑ دیتا کیسی دنیا ہے یہ کیا ہے دنیا کہ جسم آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہ نعمتوں سے استفادہ بھی نہیں کر سکتا ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے بہت پیسہ کمایا کروڑ پتی بائک چلانے کے لیے ارے بھائی لاٹھی لے کے چلنا مشکل ہو گیا ابھی آپ بائک چلا بول رہے ہیں ہم کو جمع جوانی میں تمنا تھی کاش میرے پاس کوئی بائک ہوتی ہے بہت تمنا تھی اب کیا ہو گیا پیسہ ہاتھ میں اتنا آیا کہ گننے کے لیے وقت نہیں لیکن اب وہ صحت نہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دروازے سے ایک دروازے سے نعمتیں آتی ہیں اور ایک دروازے سے صحت چلی جاتی ہے کیا مصیبت ہے ایک آ رہا تو ایک جا رہا لذتیں اٹھانے کی کیپیسٹی ختم لذتیں آ گئی تو لذت کی استعداد اٹھانے کی اس کی فائدہ اٹھانے کی استعداد ختم یہ زندگی ہے ایسی زندگی دنیا کی ہے آخرت میں ایسا نہیں ہوگا آخرت میں آدمی کی نعمتیں آلہ ترین باقی رہنے والی اور نعمتوں سے استفادہ کی صلاحیت کمال درجے میں ہے کوئی بوڑھا نہیں ہوگا وہاں پہ ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے جنت کے لیے دعا کیجیے یا جو بھی بات اس نے کہی آپ نے کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی جنت میں بوڑھی عورت نہیں بیچاری بوڑھی عورت تھی رونے لگی روتے روتے جانے لگی امام مدی نے اس کو نقل کیا ہے شمائل میں الگ سے کتابیں لکھی جانے لگی ہو آپ نے کسی اور سے کہا اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالی بوڑھی کر کے جنت میں نہیں ڈالے گا بوڑھی عورت کو بھی جوان کر کے جنت میں ڈالے گا جنت میں بڑھاپا نہیں ہے بڑھاپے کی تکلیف بوڑھے کو ہی معلوم ہوتی ہے جوان کو نہیں بڑھاپے میں جب آدمی جاتا ہے جسم آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے کھانے میں وہ لذت نہیں ہوتی ہے بات کرتا ہے آدمی حلق سوکھنا شروع ہو جاتا ہے دور کی چیز دکھائی نہیں دیتی نزدیک کی چیز دکھائی نہیں دیتی دو چشمہ ایک چشمے میں دو قسم کے شیشے نزدیک کا الگ دور کا الگ آج نئے چشمے آئے وہ پروگرسو بول رہے ہے یہ سا دور کا بھی نزدیک کا بھی دکھتا ہے آنکھیں نہ دور کا صحیح ڈنگ سے دکھائی دیتا ہے نہ نزدیک کا دادا کہاں سے سننے آ رہا ہے اس کو آدھا بھی نہیں سننے آ رہا اس کو آواز نہیں آتی چیزنے بھی نہیں آتا ہے اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو اتنا کھانستا ہے کبھی کبھی بیٹا آگے گور کے دیکھتا ہے کیا ہے سو جاؤ نا ذرا ہماری نیند کل آفس جانا ہے مجھ کو کھاس کھاس کھاس کے ایک دم سینا پورا ہی ہو جاتا ہے بخار ہے بستر میں پڑا ہے اوڑھ کے کبھی سب خوش ہیں گھر میں عید کی خوشیوں میں یہ بےچارا اور کرے? بیچار... کرے بیماری ایک ایک جلدی مت اٹھو آرام سے اٹھو پھر اس طرح سے پہلا پاؤں رکھو اٹھو ادھر پکڑو ادھر پکڑو پھر اس کے بعد دیوار پکڑ کے دھیرے دھیرے دھیرے بار گرو مت گیرو مت ایک گھنٹہ لگے گا چلے گا لیکن گیرو مت گرے ہڈیاں کمزور ہڈیاں کیا ہو جاتی ہیں ایک دم کمزور سورا اس میں بڑھ جاتے ہیں ایک دم ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ مضبوطی گریپ نہیں ہوتی ہڈی میں گرا فریکچر ہوا وہ سیدھا ہونے والا نہیں ہے اندر کا بون میرو وہ کم ہو جاتا ہے طاقت نہیں ہوتی ہے گری نہیں ہوتی ہے تمہارا کھا نہیں سکتا ہے ہزم کرتا ہے جسم میں خون ویسا بنتا نہیں ہڈیاں چمڑی ایک ہو جاتی ہے چہرے پر آئینہ دیکھتا ہے اور اپنی اپنی آئینے میں اپنی صورت پہچان نہیں پاتا ہے میں وہ ایک زمانے میں بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں میں کنگی یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں سے کرتا تھا اب چہرے پر کیا ہے چہرے پر ایسا ہے جیسے دنیا کا نقشہ دیکھتا ہوں جیسے لکیر راستے دیکھتے ہیں چہرہ بھی ویسے ہی دکھائی دیتا ہے رنگ ایک دم مٹیالہ ہو جاتا ہے آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں دانت دانت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں آتی کان ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر دھڑکن بڑھ جاتی ہے کبھی کڈنی فیل کبھی کچھ کبھی پیشاب ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے کبھی ٹمپریچر جسم کا اچانک گر جاتا ہے بی پی ہائی بی پی لو شوگر جسم بیماریوں کا گھونسلہ بن جاتا ہے یہ بڑھاپا ہے دنیا یہ ہے اس دنیا کے لیے آدمی کتنا دوڑتا آدمی ہے اور وہ دنیا جوانی صحت لذتیں کھانے پینے تھکن بھی نہیں ہے يَمَسُّنَا فِيهَا نہم يمس سنافا ملوب جنتی جنت میں جا کے کیا کہیں گے اللہ کے تعریف ہے اللہ نے اسی جنت میں ہم کو داخل کر دیا اس میں نہ ہمارے لیے کوئی تھکن ہے نہ اس میں اکتا ہے تھکن بھی نہیں ہے کھارا کھارا یہاں پہ کیسا ہوتا بہت کھارا ہاں. کیا ہو گیا آپ کو ایک دم دم لگ رہا ہے کہا کے حضرت آرام سے کھاؤ آدمی کھا کے تھک جاتا ہے کھا کے تھک جاتا ہے لذتوں میں بھی آدمی تھک جاتا ہے لیکن وہاں تھکن ہے نہیں جنت میں دوڑ دن چاہ رہا ہے مزہ آئے گا اس کو وہاں پہ. ہاں پہ اور وہاں پہ اکتا ہٹ نہیں ہے کیا وہی جنت واپس وہی کھانے آ رہے گھوم پھر کے بریانی گھوم پھر کے یہی تو آدمی کو جنت میں ایسا کبھی نہیں ہوگا دنیا میں اکتاٹ ہے جنت میں اکتاٹ نہیں ہے جنت کی نعمتوں میں یہی بات کتنی بڑی ہے کہ جنت میں اکتاٹ نہیں ہے اکتاٹ کا نہ ہونا چھوٹی لذت کو بھی آلہ بنا دیتا ہے لیکن وہاں کی تو لذتیں بھی اعلیٰ ہیں اب دیکھیے بچے چھوٹی چیز میں گنگناتے رہتے اور کھیلتے رہتے مل گئی رسی کو مزہ لپیٹ رہا ہے اور گنگنا رہا ہے اس کو یا آربی میں کچھ بھی نظم ہے پڑ رہا ہے اور وہ دھاگ دیکھو آپ بچے کو کتنا धागा ہوتا ہے اس को کتنا مزہ آتا ہے دھاگا اس کے پاس انگلی کو لپیٹ رہا ہے اس میں انجوائے کرتا ہے وہ تو لذت اس میں مل رہی ہے اس کو اکتاٹ نہیں ہو ہے اس تو اکتاٹ نہ ہو تو چھوٹی لذت بھی آلہ بن جاتی ہے اور اگر اکتاٹ انسان کے اندر ہو دنیا کی ساری لذتے اس کے قدموں میں لا کے ڈال دو کچھ فائدے کی نہیں ہو اسی لیے کتنے ملینیر ہوتے ہیں ان کو کوئی لذت نہیں ہوتی چیزوں میں دل نہیں لگتا ان کا بڑے بستر اچھے آلہ قالین آل اور یہ اور وہ کلر ٹھیک ہے اگتا گیا یہ اس کے لیے اکتا ہٹ کے بعد میں نعمتیں قید خانہ بن جاتی ہیں جب آدمی اکتا جاتا ہے کسی چیز سے تو وحشت ہونا شروع ہوتی ہے اس کو یہ دنیا ہے اس دنیا کے لیے آدمی بھاگ دوڑ کرے جو خود ایک بلا بن جاتی ہے اس کے لیے اس دنیا کے لیے کیوں نہیں کرے جس میں نعمتیں آلہ جسم نرالا کبھی بڑھاپا نہیں ایسا ہے کہ دنیا میں ہو سکتا اور ان کو کتنے دن سے دیکھ رہی بچپن سے دیکھتا ہوں یہ جوان, کے جوان ہی ہے میں بوڑھا ہوگا ایسا ہوتا نہیں ہوتا ایسا کب. ہر بچے کو جوان ہونا ہے بوڑھا ہونا ہے ہر بڑے کو مرنا ہے لیکن جنت میں جوان تو جوان لذتیں کبھی ختم نہیں کبھی باہر نکلو نہیں آج چھٹی ذرا باہر گھوم کے جنت صاف ہو رہی نہیں ہوگا ایسا مینٹینس کا دل ہے گم گیا ہو نا ادھر جاننے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی انہیں جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ دنیا ہے وہ دنیا ہے لیکن وہ موت کے پہلے حاصل کرنا پاگل پن ہے آدمی کہاں ڈھونڈ رہا اس کو یہاں یہاں وہ وہ ہے کہاں وہاں نہیں وہ. انسان میں اس کی طلب ہے لیکن ڈھونڈ رہا... رہا کہاں پہ وہ یا وہ, وہ, وہ موت کے اس پار ہے جب تک مرتا نہیں وہاں جا نہیں سکتا ہے لیکن صرف مرنا اس کے لیے سولوشن ہے جنت میں جانا ہے تو مارو ایسا نہیں ہے جنت میں جانا ہے تو مرنے سے پہلے جنت میں جانے والے امال کرو پھر مارو ورنہ آدمی اگر امال نہیں ہے جنت نہیں ملنے والی ہے جنت نہیں ملے گی یہ جو موت سے پہلے کی زندگی ہے اس کے پانے کی کوشش کے لیے ملی ہے لیکن آدمی یہ ساری زندگی کس میں کھپا دیتا ہے یہاں کی سڑی گلی گھٹیا چیزوں کے پانی میں اور بقدر حاجت بھی نہیں حاجت کے بقدر لینے کی بجائے آدمی اللہ کی عبادت کو قربان کر کے اس کو حاصل کر لیتا ہے سارا ڈھیر جمع کرتا ہے پھر اس کو اٹھانے بھی نہیں آتا وہ اس کے بوجھ میں زندگی گزارتا ہے جتنا جی ڈھیر نعمتوں کا جمع کرتا ہے یہاں پہ پھر وہ بوجھ لے کے زندگی بھر چلتا رہتا ہے اور اسی کے بوجھ کے نیچے ایک دن دب کے مر جاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہاں سے بیٹا وہاں سے بیٹی وہاں سے بھتیجا جو دواخانے میں دیکھنے نہیں آیا وہ بھی آتا ہے کب جب جائیداد بٹنا شروع ہوتی ہے میرے چچا تھے میرے والد صاحب ہے, میرے یہ برا اچھا پھر اب سب دار آ جاتے ہیں وہ سارے جیسے جانور چیر پھاڑ کر کے مردار کو کھاتے ہیں اس کی جائیداد کو اس طرح سے لوٹنا شروع کرتے ہیں اس کا کوئی نہیں سوچتا ہے وہ گیا وہ گیا وہ گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کے پاس کیا ہے سب کما کے پیچھے چھوڑ کے گیا ہو اس کا, اس کا کیا اس کا کیا اس کے بارے میں کہ وہ اپنا کچھ نہیں کرتا پا اس نے ان کے لیے چھوڑ دیا اپنا کیا, کیا تو نہیں ہے اپنے لیے تھی نے تو اپنے بعد والوں کے لیے جمع کیا پھر اس میں سے کوئی جا کے شراب پی رہا ہے اس میں سے کوئی جا کے جوا کھل رہا ہے، اس میں سے کوئی جا کے اپنے لیے کچھ عیاشی کے سامان خرید رہا ہے ان کے لیے تو یہ چھوڑ کے گیا تیرے لیے کیا ان کی لذتوں کے لیے چھوڑا تیرے لیے کیا کچھ نہیں یہ انسان کی زندگی کا المیا ہے کل ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے موت آنے والی اور ہے. ساٹھ سال کے بعد آئے گی نا موت آئی سا... ابھی تھوڑی آئے گی نہیں کلو نسند موت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے کب آئے گی نہیں موت اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان ماتو فونا اجور قیام اور تمہاری جو کچھ بھی محنت ہے اس کا پورا پورا بدلہ تم کو ملے گا قیامت کے دن تمہارا بدلہ قیامت کے دن تم کو ملنے والا ہے جنت اور یاد رکھو وہ آدمی جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے کامیاب کون ہے یہاں کی چار کوڑیاں جمع کرنے والا اچھے اچھے کپڑے پہن کے اترا کے راستے پہ گھومنے والا گاڑی موٹر میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے تیز رفتاری سے چلا کے لوگوں کے سامنے اپنا نام روشن کرنے والا بڑی عمارتیں تعمیر کر کے اس کی کھڑکیوں سے جھاگ کے لوگوں کو دیکھنے والا لوگوں کے سامنے نوٹ گن کے مسکرانے والا کامیاب یہ نہیں ہے فمن النار و الجنة فقد فاز جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہے ومل حیات اللہ متع الغرور اور دنیا کی چیزیں دنیا کی چیزیں یہاں کی نعمتیں یہ تو دھوکے کی چیز ہے دھوکا ہے یہ ایک آدمی کو دنیا میں سو گیا سونے کے بعد میں خواب میں دیکھا بہت بڑی جائیداد مل گئی پیسہ ملا ماں دولت ڈگری سب کچھ مل گیا سب اس کی بات مان رہے اس کے آگے سب سر جی کھڑے اور جانا ہے دیکھا تو ساری بات چار پھر وہی پلنگ ہے ٹوٹا ہوا ہاں وہی گھر ہے جس کی چھت میں سے پانی ٹپکتا ہے آپ بھی وہی گاڑی ہے جو چلنے سے زیادہ آواز کرتی ہے۔ پھر وہی سی زندگی واپس ہے۔ تو دنیا کے اندر آدمی ایک خواب دیکھ لے کہ سب کچھ مل گیا اور جب خواب ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی اس کو خواب سے جگاتا ہے بہت برا لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کاش کہ خواب جاری رہتا۔ کاش کی خواب حقیقت ہوتا۔ کاش کی خواب خواب نہیں ہوتا۔ جب جاگتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں جو میں نے دیکھا وہ نہیں ہے یہی حال آدمی کا ہوگا جب مرنے کے بعد آدمی دنیا سے جائے گا سب گیا ہوں. خواب اب ٹوٹا ہے تیرا اب آیا تو اصل دنیا میں یہ اصل دنیا ہے وہ تو خواب تھا وہ تو بس وقتی زندگی تھی وہ خواب کی طرح تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن اس میں اگر تو نے عمل کیا ہے تو یہاں لذتیں ہیں اس میں اگر تو نے کوشش نہیں کیا ہے تو اب ہے واپس واپس نہیں جا سکتا. خواب بھی واپس جا سکتا بھی سکتے آپ بہت اچھا خواب تھا کسی کو بول سکتا ہے ڈاکٹر کو بول سکتا ہے جا کے ڈاکٹر صاحب آج میں نے بہت اچھا خواب دیکھا لیکن کچھ کام رہ گیا میرا وہاں پہ میں نے نوٹ بہت دیکھا وہاں پہ تھیلی میں بھرنے کا رہ گیا ذرا ایک بار واپس بھیجتے کیا بولے گا بھائی صاحب میں آپ کو نیند کا انجیکشن دے سکتا ہوں لیکن آپ کی آنکھ جب نیند کے اندر جب کھلے گی تو بول نہیں سکتا آپ, وہ, آپ وہ خزانے میں ہو بینک میں ہو یا آپ جیل میں ہو. میں ہو گارنٹی نہیں دے سکتا آپ کسی اور خواب میں بھی ہو سکتے ہیں واپس وہ خواب نہیں آئے گا واپس آپ نہیں جا سکتے اس میں یہ دنیا کی حیثیت ہے آدمی اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے بہت افسوس ہے کہ ایک آدمی دنیا ہی کے لیے اپنی زندگی کی ساری صلاحیتوں کو عقل زبان کان آنکھ دل ہاتھ پاؤں وقت صحت سب دنیا کے لیے آخرت کے لیے کیا رکھا ت سب دنیا کے لیے پاگل ہو گیا ہے تو اس کو چھوڑ کے جانا ہے تو اس کے اندر سب لگا رہا ہے اور جہاں ہمیشہ رہنا اس کے لیے کچھ بھی نہیں پاگل تو پاگل نہیں ہوا تو پاگل ہو گیا جنون ہے یہ دھوکا ہے یہ دھوکا ہے شیطان کی طرف سے باولا بنا دیا شیطان نے اس کو سب اس کے لیے ساری طاقت اس کے لیے اور ٹائم سب اس کے لیے لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں تو یہ آدمی یہ آدمی ناکام آدمی ہے فمن زوخ ذیھان النار و ادخل الجنت فقط فاز اصل کامیابی جنت کا پانا ہے اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنا ہے اصل کامیابی اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جانا اصل کامیابی ہے جس نے یہ کیا وہ کامیاب جس نے یہ نہیں کیا وہ ناکام لہذا مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا آدمی عقل مند آدمی ہے لیکن وہ آدمی جو دنیا کی زندگی کو لذتوں کی طلب میں کھپا دے اور آخرت کے بارے میں غافل ہو جائے یہ سب سے زیادہ جاہل آدمی ہے یہ بے وقف ہے اس لیے کہ یاد رکھیے کہ کوئی آدمی بڑی بڑی دین کی چیزوں کا انکار کر سکتا ہے دنیا میں بہت سارے جنہوں نے اللہ کا بھی انکار کر دیا لیکن آپ کو ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو کہ موت موت نہیں آتی کوئی ملے گا آپ کو ایسا موت سب مانتے ہیں موت آتی ہے دنیا چھوڑ کے جانا پڑتا ہے سب مانتے ہیں اتنی بڑی حقیقت کے بارے میں آدمی بے فکر ہو اور پھر اس کے بعد پوری زندگی کے لیے آدمی آخرت کے لیے کچھ نہ کرے ایمان کے باوجود اس سے زیادہ جاہل آدمی کوئی اور نہیں ہے لہذا ایک آدمی کو موت کے بارے میں فکر کرنا چاہیے. موت سے بچاؤ ہے موت سے بچاؤ نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھی چاند پہ چلے گئے تو موت نہیں آتی فرشت نہیں آ سکتا وہاں پہ تُم چاہے تم کتنے مضبوط قلوں میں اپنے کو بند کر دو کہیں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی کائنات میں جاؤ تم بڑے بڑے قلعوں میں مضبوط قلوں میں اپنے آپ کو بند کر لو فرشتے کے لیے دروازے سے ناپ ناپ ضرورت نہیں ہے اس کو میں اندر آ سکتا ہوں نہیں پوچھ کے بھی نہیں آئے گا چلو تھوڑا کام ہے چلو ہو گیا تمہارا ٹائم نہیں رک سکتے پہ ٹائم ہو گیا تمہارا ختم دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کے آدمی زمین میں آسمان میں میں سمندروں جا کے آدمی اپنے کو چھپا فرشتہ برابر اس کو آئے گا کیوں اس کا ایڈریس اللہ کے پاس ہے برابر بھیجے گا فرشتے وہ ڈھونڈ کے نکالے گا اس کو کہیں بھی تم جاؤ کہیں بھی اپنے آپ کو چھپا لو تم تم اپنے آپ کو قلوں میں بند کر لو اللہ تعالیٰ فرماتا، نہیں ہے اس امت کی عمریں کتنی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی میری امت کی عمریں ساٹھ سے لے کر ستر کے بیچ میں ہیں یعنی یہ ایک عام عمریں ہیں مسلمان سے کی کی کی 63 ساتھ, 63. سے کی میں زیادہ زیادہ اللہ کے نبی عمر عمر تھی تو عام طور ایک آدمی کی زیادہ سے زیادہ عمر کی ہوتی ہے, ساٹھ ستر کی بیچ میں ایک عمر ہے. اور آپ فرماتے ہیں وہ اقلی اور بہت کم ہوں گے جو اس کو پار کریں گے یعنی اس سے زیادہ بھی جیئیں گے لوگ لیکن زیادہ لوگ نہیں ہوں گے ایسے عام طور سے لوگ کتنا جائیں گے ساٹھ ستر تک جائیں گے اس سے زیادہ بہت کم لوگ ہوں گے اس کے اندر ہی کئیوں کا نمبر لگنے والا ہے تو جو آدمی اپنے پچاس سال پورے کر چکا ہے جو آدمی اپنے ساٹھ سال پورے کر چکا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میرا وقت کیا ہے قریب ہے بہت کا وقت قریب ہے اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے دنیا سے عمل کی زندگی چھوڑ کے جا کے بدلے کا بدلے کی دنیا میں داخل ہونے کا وقت قریب ہے تا فرماتے ہیں وہ اقلہم مے یجوز ذالک بہت کم ہوں گے جو اس کو تجاوز کریں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے امام ترمذی اور ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجاءه رجل من انصار میں سے ایک صاحب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ثم قال يا رسول اللہ اول کہا کہ اللہ کے رسول ایمان والوں میں کون ہے جو سب سے افضل ہے سب سے افضل ایمان والا کون ہے قال احسن خلقن کہا کہ ان میں جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے وہ سب سے ان میں افضل ہے جس کا اخلاق اچھا وہ افضل سے اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے Character. ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقلمند کون ہے دیکھیے سوال کیا ہے ایمان والوں میں سب سے انٹیلیجنٹ کون ہے ہم میں سے اگر کسی کو پوچھا جائے تو کہے گا جس کی ڈگری بڑی جس کا پیمنٹ پیکج بڑا ہے جس کا پیکج بڑا ہے جو بلکہ بہت سارے لوگ تو کہیں گے جو بےوقوف بنا کے اپنی چیز جتنی جلدی بیچ سکتا ہے مارکیٹنگ اگر ہے یہ سب سے اکل مند ہے جو سونے کے بھاؤ میں مٹی بیچے سب سے عکل مند یہ دنیا میں اور آج لوگ سمجھتے ہیں اس کو یہ بہت بولا ہے سچ بولتا ہے اچھا یعنی سچ بولنے والا کیسا ہے یہ جاب پہ ہمارے نہیں چاہیے ہاں یہ جھوٹ بولتا ہے ایک دم یہ چاہیے ہم جاب کے لیے سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے آپ نے فرمایا اکثرهم جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے واحسنهم لما بعده استعدادا اور اس کے موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا اولئک الاکیاس آپ نے فرمایا یہ ہیں یہ عقل مند لوگ ہیں عقل مند لوگ کون ہیں مند وہ نہیں ہے جو دنیا میں کھو کے دنیا کے ہو جا رہے ہیں عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو یہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ عقلمند ہے اولا اکل اکیاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے زیادہ تیاری کرتا ہے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے اور میں اور ترغیب میں شیخ نے اس کو حسن کہا ہے ابن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ اللہ لایا گیا فرماتے ہیں کہ آپ قبر کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور خوب روئے بہت روئے روئے روئے یہاں تک کہ جو مٹی تھی وہ مٹی مٹی میں آپ کے آنسوں گرنے سے مٹی تر ہو گئی اتنا آپ روئے ثم پھر آپ نے کہا یا اخوانی یا اخوانی اخوانیت اے میرے بھائیوں زندو جتنے بھی ہیں ان سے کہا اے میرے بھائیوں یہ دیکھو یہ اس طرح کی چیز کے لیے تیاری کر لو یہ موت ہے یہ قبر ہے اس کے لیے تم تیاری کر لو آپ روئے اور آپ نے رو کے کہا موت موت کے بعد قبر قبر میں آخرت اس کے لیے تیار کرو اس کے لیے تیاری کرو یعنی ایمان و عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیاری کر لو اس کو امام ابن ماجہ اور بحقی نے الکبرہ میں روایت کیا ہے کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا اخوان کے لیے اس دن کے لیے تم تیاری کر لو یہ دیکھو اس کا دن آ گیا آج اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی ہے اب اس کو خبر میں رکھا جا رہا ہے اب ان کا نقیر آئیں گے سوال پوچھیں گے یا پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی یا جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی روزانہ اس کو جنت جہنم دکھایا جائے گا کہا جائے گا دیکھیے تیرا گھر تو آپ تیرا یہ گھر ہے قیامت تک یہاں پڑا رہنا ہے قیامت تک کہ کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے یہ دن ہر آدمی کی زندگی میں آنے والا ہے اس کی تیاری کر لو اس دن کے لیے تیاری کر لو تو واقعی عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے لہذا وہ آدمی ایک اعتبار سے خوش قسمت ہے جس کو موت سے پہلے وہ بیمار بھی ہو جائے اس کو بڑھاپا بھی مل جائے ورنہ اچانک موت کسی کے آ جائے تو بعض اوقات اس کو تیاری کا موقع ملتا ہے نہیں ملتا ہے اللہ سے توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے لوگوں سے اپنے معاملات کو صاف کرانے کا موقع نہیں ملتا ہے اللہ سے جنت مانگنے کا موقع نہیں ملتا ہے لیکن کوئی آدمی یہ سوچتا ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اگر ایک دم اچانک موت دی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا بعض لوگ دعا بھی کرتے ہیں اللہ اچانک موت دے دے ایسی موت نہیں مانگنا چاہیے اچانک موت نہیں مانگنا چاہیے. بلکہ ایک آدمی آسان موت اللہ سے مانگے خیر والی موت مانگے ایمان پر موت مانگے اسلام پر موت مانگے اور بغیر تکلیف والی موت اللہ سے مانگے یہ الگ بات ہے اچانک اٹھا لے چلتے پھرتے اچانک اٹھا لے نہیں کرنا چاہیے ایسا ایسی موت نہیں مانگنا چاہیے کیوں اس لیے کہ بعض اوقات آدمی پھر ہو سکتا ہے گالی دیتے دیتے مر جائے گے میں آ کے گناہ پر اس کا خاتمہ ہو گیا ہے اللہ کے نزدیک مجرم بن کے مرے اس کا خاتمہ غلط چیز پر ہو, نہیں ہونا چاہیے تو کوئی آدمی اگر بیمار ہے بستر پر ہے اس کو کافی وقت ملتا ہے رو ہو کے اللہ سے پوری زندگی کے گناہ کو معاف کرانے کا اور اس کو پورا پرپیئر ہونے کا موقع ملتا ہے موت کے لیے وسیعت کرنے کا موقع ملتا ہے معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے سب کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ایک اعتبار سے بیماری ایک آدمی کے لیے خیر ہوتی ہے موت سے پہلے کیونکہ وہ اپنے سارے معاملات حل کر کے دنیا سے جاتا ہے تو لہٰذا ہم دیکھیں گے آج کے درس میں بیماری سے لے کے ایک آدمی کے مرنے تک کے لیے کیا کیا باتیں ہیں اس کو اس کے گھر والوں کو اور لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کیا چیزیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے سب سے پہلے یہ کہ بیماری میں علاج کرنا چاہیے اور ہر بیماری کا علاج ہے حمد نہیں ہارنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جب بیماری کی دوا موافقت کر جاتی ہے بیماری اور دوا ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں واقعی اسی بیماری کی وہی دوا مل جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے بندہ اچھا ہو جاتا ہے اچھا کرنے والا کون ہے اللہ ہے لیکن کب ہوتا ہے جب بیماری کے مطابق اس اس کی دوا کو مل جاتی ہے پچھلے زمانوں میں کچھ بیماریاں تھیں اس کی نہیں ملتی تھی تو کئی ہزار لوگ مر گئے لیکن آج ان بیماریوں کا کوئی مسئلہ نہیں کیوں اس لیے آج اس کی دوا مل گئی ہے بہت ساری بیماریاں آج بھی ہیں جن کی دوا نہیں مل رہی ہے کل جا کے وہ ملے گی تو دوا آسمان سے تو نہیں آئی دوا جو ہے دنیا میں ہے اللہ نے پیدا کیے ہے دوا لیکن لوگوں کو وہ ملتی نہیں ہے جب مل جاتی ہے تو وہ دوا کام میں آتی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے جب بیماری کے مطابق اس کی دوا اس کو مل جاتی ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو دوا دینے سے ری ایکشن ہو جاتا ہے اور بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں کئی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نئی علاج ہوتا ہے اور کوئی ایک آدھا کوئی کونے میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر بوڑھا ہوتا ہے, اچھا ہو اچھا ہو ہے. ہزاروں روپئے وہاں خرچہ کیے لیکن یہاں کھا کے ایک کتنا روپیہ ہو گیا سو روپیہ مشکل سے کھا اور جاؤ اور واپس متا آدمی کھا لیتا اچھا ہو جاتا ہے کیوں دوائی اس کی موفق ہو گئی اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے اس لئے آدمی کو کوشش کرنا چاہیے دوائی کی تو یہ مسلم کی روایت ہے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ لم یزداءن اللہ انزل لہو دوائی اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے دوائی بھی نازل کی ہے عالمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ جس نے اس دوا کو جانا اس نے جانا جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا کوئی دوا جانتا ہے تو کوئی نہیں جانتا ہے اِلَّا ہاں. سام شام کیا ہے کالو یا رسول اللہ شام پوچھا اللہ کے رسول سام کیا ہے کال المود المت کے لیے کوئی دوا نہیں ہے بہت ڈھونڈ رہے لوگ اب تک کوئی آب حیات ملا ایک آب آیات ہے وہ ڈھونڈنا پڑتا جنگل میں کوئی تو ملتا ہے وہ پیے نا ہمیشہ زندہ رہتا اب تک ملا؟ ایسا کوئی نہیں آب آیات نہیں ہے نا بہت سب کیا بولتے اس کو مت نہیں ہوگا وہ تو امرت نہیں مرے گا وہ ایسا کچھ ہے نہیں ہے موت کے لیے کوئی دوا نہیں ہے کل سنندا مؤ کلفس مودی میں بڑے بڑے بادشاہ آئے اور انہوں نے اپنی حکومت میں کئی کوششیں کی کہا کہ ایسا کوئی ڈھونڈو کہ آدمی نہ مرے وہ سب مرے جتنے بھی بادشاہ تھے سب مر گئے وہ لوگ ایسا کوئی بچنے والا نہیں ایسا کوئی سائنس دا ہے ایسا کوئی ایسی کوئی دوا نہیں ہے کہ آدمی کو آدمی کا باڈی ڈی کے کیوں ہوتا ہے کتنی عجیب چیز ہے دیکھیے آدمی کھا رہا اچھا کھا رہا سب کچھ کھا رہا صحت سب ہے جسم کیوں خراب ہوتا ہے اچھا کھا کے اچھا ہی ہونا چاہیے نا اچھا کھاتا ہے پھر بھی بیمار بوڑھا مر کے ہو کے کیوں مر جاتا ہے عجیب قائدہ اللہ نے بنایا وہ نہیں بچ سکتا ہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے وہ خواب دیکھ سکتا ہے لیکن واقعی حقیقت میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے اس, اس روایت کو اس لیے آپ نے فرمایا موت کا کوئی علاج نہیں ہے اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے موت انسان کے لیے راحت بن جاتی ہے خصوصاً مومن کے لیے دیکھیے دنیا کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو دنیا کی راحت بھی مشقت ہے کیونکہ دنیا فتنہ کی جگہ ہے یہاں پر انسان کو آئے دن کچھ نہ کچھ پریشانی آتی رہتی ہے خصوصاً ایمان والے کے لیے ایمان والے یہ مت کرو یہ مت کرو وہ مت کھاؤ ادھر مت جاؤ ادھر مت آؤ سارا معاملہ اس کے لیے کیا ہے تنگی تنگی والا ہے اور یہاں پر گنا کے راستے اس کے لیے سامنے کھلے ہوئے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ مصیبت دنیا میں کی فطروں کی اور دوسرے پھر بیماری تکلیف لوگوں کے تانے سننا ہاں بہت آئے یہ دین پہ چلنے والے دنیا دار بھی لوگ ان کو بولتے ہیں اور بہت سارے دینی اختلافات کی بنیاد پر بھی مسلمان کو ایمان والے کو مشکلات پیش دیکھو یہ ٹیررسٹ بن گیا کیوں داڑھی رکھ لیا لے آج داڑھی کو تانے دیتے ہیں یہ فلاں ہے دیکھو یہ تو بہت ساری جو ہے پریشانیاں دنیا میں مومن کو ہوتی ہے موت مومن کے لیے دنیا کی فتنوں سے پریشانیوں سے نجات کا ایک ذریعہ ہے ایک دروازہ ہے جس سے مومن گزر کے اپنے آپ کو دنیا کی فتنوں سے نجات دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو قطع صلی اللہ علیہ مستری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مستریح او مستراح ہم یا تو یہ نجات پا گیا یا پھر لوگ اس سے نجات پا گئے یا تو یہ نجات پا گیا یا تو لوگ اس سے نجات پا گئے قالو یا رسول اللہ مل مستریح هو والمستراح منه الیک رسول یہ مستریح اور مستراح منه کیا ہے نجات پانے والا یا نجات دینے والا دوسرے اس سے نجات پا گئے اپ نے فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنيا و اداها الى رحمت الله آپ نے فرمایا مومن مومن بندہ دنیا کی یعنی جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ دنیا کی تکلیف نصب دنیا کی تھکن اور تکلیف سے اور دنیا کی مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے دنیا کی مصیبتوں سے اللہ کی رحمت کی طرف اس کا سفر ہوتا ہے مومن بندے کے لیے موت کیا ہے مومن بندے کے لیے موت دنیا کی مصیبتوں سے اللہ کی رحمت کی طرف سفر ہے ولاب الفاجر اور گناہگار بندہ فاجر جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بندہ الفاجر منه والشجر والدواب اور آپ نے فرمایا کہ جو گناگار بندہ ہوتا ہے مدکار بندہ ہوتا ہے اس سے اللہ کے بندے اور علاقے کے علاقے اور پیڑ پودے اور جانور بھی نجات پا جاتے ہیں اس جیے گا تو اپنی زندگی میں یہ لوگوں کو ستائے گا اور اس کی وجہ سے جھگڑے فساد ہوں گے اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب آئیں گے اور اس کی وجہ سے پیڑ پودے اور جانور تک کا نقصان اٹھائیں گے اس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہوگا یہ گیا سب کو نجات ملی چلو یہ مصیبت گئی ہے یا تو یہ مصیبت سے نجات پانے والا ہوتا ہے یا لوگ اس کی مصیبت سے نجات پا جاتے ہیں تو اسے ایک بات ہی معلوم ہوئی کہ موت انسان کے لیے دنیا کی مصیبتوں سے نجات بن جاتی ہے اس اعتبار سے موت مومن کے لیے خیر ہوتی ہے موت مومن کے لیے خیر ہوتی ہے اس لیے حدیث میں کیا ہے اب دنیا سے جن المومن وہ جنت القافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کب جاتے ہیں یہاں سے کیا ہے یہاں پہ نعمتیں بھی گٹیا ان میں بھی احکام یہ مت کرو وہ مت کرو ان میں اگر پھنسے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں آخرت کو بھول جاتے ہیں کیا مصیبت ہے نہیں چاہیے کو جلدی سے یہاں سے نکلو مومن یہاں پر ایسا ہوتا ہے جیسا ایک پنجرے میں ایک پرندہ پڑ پڑتا ہے یہ گٹیا ہے آلہ کیا ہے ایک آدمی ہے مثال کے طور پر جو ہندوستان سے باہر سعودی میں امریکہ میں کسی اور ملک میں پوری فیملی اس کی یہاں پہ پوری پراپرٹی اس کی یہاں پہ کیسا ہوتا وہاں پہ آخری آخری دن جب ہو جاتے ہیں اس کے کیسا لگتا اس کو میرا ابھی میرا ٹکٹ بک ہو گیا انڈیا کا واپس جانا ہے کیسا دل ہوتا رہتا کب آتا کب آتا ایئرپورٹ پہ آتا اور جلدی ہے اور کوئی روک دے اس کو تو کسی طرح سے نکل جائے یہاں سے کسی طرح سے یہاں سے نکل جائے کسی آدمی کو جیل میں ڈال دو اور اس کی ڈیٹ قریب آ جائے کیسا لگتا ہے اس کو اب اب وقت آ رہا ہے نکل جلدی سے یہاں سے دنیا مومن کے لیے ایسی ہوتی ہے پریشان ہو کے یہاں سے نکلنا چاہتا ہے خودکشی نہیں کرتا ہو کوئی آدمی ملے گا چلو پھر جانا ہے تو کل کی وہاں آ جاتا ہوں میں تو خودکشی جائز ہے موت خودکشی تو بہت دور کی بات ہے موت بھی جائز. مانگنا بھی جائز نہیں اللہ سے موت بھی نہیں مانگنا چاہیے وہ مومن یہاں کی مصیبتوں سے راحت پا جاتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتمنن احدکم الموت من ضرر اسابه تم میں سے کوئی شخص دنیا کی کسی تکلیف کی وجہ سے جو اس کو پہنچتی ہے موت کی تمنا نہ کرے۔ اے اللہ موت دے دے بہت سارے بستر پہ پڑے ہوتے بیمار اے اللہ موت دے, دے دے دنیا سے مصیبت سے اچھی موت ہے اے اللہ موت دے دے موت नहीं मांगना चाहिए अल्लाह से आपने फरमाया ला यतमन्ना ला यतमन्ना تم میں سے کوئی شخص مصیبت کی وجہ سے اللہ سے موت کی تمنا نہ کرے موت نہ مانگے فان كان لابد فاعلا اگر بہت مجبور ہو جائے موت بولنے کو دل بول رہا ہے ایسا لگ رہا ہے زبان سے موت کا لفظ آئے موت بولے تک سکون نہیں ملنے والا اس کو اگر اس کو لگتا ہی ہے کہ موت بولنا ہی پڑے گا اس کو فَلْيَقُلْ وہ کیا کہے؟ وہ کہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر اللی وَتَوَفَّنِ اِذَا کَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي اگر اس کو موت کے بارے میں بولنا ہی ہے موت مانگنا ہی ہے تو کنڈیشنل مانگیں کیسے؟ اللہ سے یوں مانگے اے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہے اور اے اس وقت موت دے دے جب موت میرے لئے بہتر ہو دیکھ جب تک زندگی بہتر ہے جب تک زندگی میں میرے لیے بھلائی ہے زندہ رکھ اور جب موت میرے لیے بہتر ہو موت دے دے تو اللہ سے اگر موت مانگنا بھی ہے بہت پریشان ہو گیا آدمی بیمار بیمار ادھر دوا ادھر دوا اور اچھا ہو رہا ہی نہیں ادھر سے قرضے ادھر سے قرضے یہ مصیبت یہ تنگ کر رہا وہ تنگ کر رہا سب پریشان ہو اگر اس کے بعد اگر اس کو بہت دل کر ہی دل کرے ذرا موت مانگنا ہی چاہیے اللہ سے تو کیسے مانگے اللہ سے مانگے اللہ جب تک زندگی میرے لیے اچھی زندہ رکھ جب موت میرے لیے بہتر موت دے دے تو اللہ کے حوالے کرے ہو سکتا ہے کیوں ایسا اس لیے کہ ایک آدمی یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اس لیے کہ ایک آدمی نہیں جانتا اس کے فیوچر میں کیا ہے مثلا آپ فرماتے ہیں لا يتمنا احدكم الموت تم میں سے کوئی آدمی موت نہ مانگے اکثر بیمار مانگتے ہیں نہیں مانگنا چاہئے لا يتمنا احدكم الموت تم میں سے کوئی آدمی اللہ سے موت نہ مانگے اما مخسنا فلعلہ یزداد اگر وہ آدمی نیک ہے ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں بڑھ جائیں ایک آدمی نیک ہے جتنا جیے گا نیکیاں ہی کرے گا امام مسی ان فلاست <يَسْتَعْتِب> اور اگر وہ آدمی برا ہے ہو سکتا ہے اس کی زندگی اگر اور باقی رہے وہ اگلے دنوں میں جا کے کبھی نہ کبھی ایسی توبہ کرے کہ معاف ہو جائے اس کو آج مر گیا توبہ کا موقع نہیں ملا پہلا موت دے دے اور گیا مل گئی موت اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی اس کو اللہ سے موت مانگ لی اس نے تو اگر وہ نیک آدمی ہے زندگی اگر ہے اس کے لیے بھلائی اس میں زندہ رہے گا نیک آدمی اللہ سے ذکر کر کے اور کلمہ پڑھ کے اور اللہ سے دعا کر کے لوگوں کو معاف کر کے سارا معاملہ صحیح کر کے دنیا سے جا رہا ہے نیک آدمی ہوگا زندگی باقی ہے تو اچھایاں ہی ملیں گی اس کو اور اگر برا آدمی ہے تو جو زندگی ملی ہے وہ توبہ کا موقع ہے اللہ کے بندے مر گیا تو توبہ کا موقع بھی ختم ہو جائے گا اس لیے زندگی جتنی باقی وہ غنیمت ہے اس میں توبہ ملے گی تو اس کو توبہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں توبہ اللہ سے کرتا رہے گا اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے گا کچھ نہ کچھ تو قبول ہو جائے گا ایک آدمی دنیا بھر کا گنہ گر لگ پت میں اتنے گنا کے دنیا میں کسی کے اتنے گنا نہیں ہے آخری وقت میں اگر کہ اللہ میں نے بہت گنا کیا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں معاف کرتے ہیں میری سو سال کی زندگی پورے گنا میں چلے گی اللہ تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں اللہ مجھ کو معاف کر دے تو معاف نہیں کرے گا معافی مانگوں آخری وقت میں مانگ رہا ہے وہ آدمی. بولنے کے لیے زبان بھی ٹھیک سے چل رہی نہیں ہے جو طاقت ہے اس سے دل میں دل میں مانگ رہا ہے اللہ سے اللہ اس کو معاف کر دے زندگی بھر کے پورے گنا معاف اور وہ جائے گا کہاں جنت میں مل گئی نا جنت کھا پی کی جنت دنیا میں صاف کیا اس نے ایش اشرت کی لیکن آخری وقت میں کیا ہوا توبہ کر لی اس نے اتنی زندگی جو ملی اتنی زندگی جو ملی اس میں اللہ سے توبہ کر لی جنت مل گئی مانگنا چاہیے بلکہ موت مانگنے کا ٹائم توبہ میں مانگ فرق مانگنے میں آدمی اسپینڈ کرے زیادہ اچھا ہے سمجھ میں آ رہی بات موت آنے سے کچھ کیا نجات ملنے والی ہے موت آنے سے کچھ نجات نہیں ملنے والی جنت نہیں ملنے والی لیکن موت مانگنے کی بجائے جنت مانگے موت مانگنے کے بجائے آدمی اللہ سے مفرت مانگے یہ زیادہ سمندی ہے تو موت نہیں بھی مانگا تو آئے گی کہ نہیں اللہ تو موت مانگے تو بھی موت ملے گی موت نہیں مانگے تو بھی موت ملے گی کلو نسندہ ہے اللہ دینے والا ہے تیرے مانگنے نہیں مانگنے سے فرق پڑتا ہے نہیں اور تیرے مانگنے سے اللہ کل موت مت دے دے آج مت دے کل دے ایسا ہے نہیں جب طے ہے موت آ کے رہیں وقت اس کا متعین ہے آ کے رہے گا تو موت مانگنے میں ٹائم کیوں برباد کر رہا اپنا تو یہ اللہ جنت دے دے جنت الفردوس دے دے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ موت نہ مانگے اور اللہ سے بری موت سے پناہ مانگنا چاہیے موت کے وقت کے فتنے سے اللہ سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے ابو الیسر،, ابو الیسر کہتے ہیں ان رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ میں انی اعوذ بک من الحدمی اے اللہ ہدم سے مجھ کو بچا یعنی میرے اوپر زمین گر جائے دیوار گر جائے اور میں اسی میں مر جاؤں یا میں یعنی کسی اونچائی سے گر جاؤں پہاڑ سے گر جاؤں ہدم کا مطلب ہوتا ہے گر جانا اچائی سے تو چاہے دیوار اس پر گر جائے یہ گر جائے تو آپ نے کہا اے لاہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں حدم سے یا حدم سے پناہ مانگتا ہوں, سے سے ہوں کہ پہاڑ سے میں گر جاؤں ترد دی سواری پر سے گر کے موت آئے یا کچھ ہو تو میں تیری پناہ مانگتا ہوں وہ اوبیکا من الغرق کی لہرا میں اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ڈوب کے مرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جل کے مرنے سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں حرم بڑھاپے سے ایسے بڑھاپے سے جس میں آدمی کی عقل خراب ہو جائے حرم وَأَعُودُ بِكَ أَن يَتَخَبَّتَنِيَ الشَّيطَانُ عِندَ الْمَوْتِ اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھ کو خبطی بنا دے موت کے وقت شیطان مجھ کو غفلت میں ڈال کے میری زبان سے کفر کے کلمات نکال دے اللہ سے اللہ کے بارے میں شک میں ڈال دے اللہ کے بارے میں غفلت میں ڈال دے میرا ذہن بگاڑ دے موت کے وقت میں میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھ کو ایسا کرنے سے میری حفاظت کر دے وا اعوذ بك عن يتقبطني الشيطان عند الموت اے اللہ شیطان موت کے وقت مجھ کو کنفیوز کر دے ایمان کے بارے میں اللہ کے بارے میں وقت نہیں اللہ معاف نہیں کرتا کچھ بھی بول دیا کے کیا کرے گا کر موت کے کیا فرشتے کی طرح بن کے آ رہا بول رہا میں فرشتہ ہوں معاف نہیں ہوگا تو مت مانگ اللہ سے کچھ بھی ابھی مانگ کے فائدہ نہیں ٹائم ختم ہو گیا تیرا کیا کرے گا و اعوذ بك ان تخبطني الشيطان عند الموت واعوذ بك ان اموت في ان اموت في سبيلك مدبرا ايلا ایسی موت سے حفاظت فرما کہ میں ایسا مروں کہ تیری راہ میں پیٹ پھیر کے بھاگنے والوں میں سے ہو جاؤں ایلا ایسی موت سے بچا ایسی موت سے بچا کہ میں صراط مستقیم چھوڑ کے سیدھے راستے تک تیری طرف بڑھنے والے راستے کو چھوڑ کے پیٹ پھیر کے صراط مستقیم سے واپس جانے والا بنوں بچا جنگ میں میں اہل حق کے ساتھ لڑ رہا ہوں باطل کے مقابلے میں پھر پیٹ پھیر کے بھاگنے والا بنو اہلا مجھ کو اس سے بچا ان اموتو فی سبیلی کا متبیرنوتا سبیلی کا متبیرن وہ اود بکا ان لدیغن اچھو یا کچھ بھی مجھ کو ڈس لے اور ایسی موت مجھ کو آ جائے ڈسنے والی زہریلے کوئی چیز کے دسنے سے میں مر جاؤں اہلا ایسی موت سے بھی بچا ہے کتنی پیاری دعا دیکھیے جل کے ڈوب کے دیوار سے کے نیچے دب کے یا اسی طرح سے بڑاپے کے پاگل پن سے اور موت کے وقت شیتان کے خبتی ہو کر مرنے سے اور اسی طرح سے میں حق سے منہ پھیر کے بھاگنے اہل حق کا ساتھ چھوڑ کے بھاگنے ایسی موت سے یا اسی طرح سے میں ڈس کر زہر سے مرنے سے اللہ صاحب سے جل کے مرنے سے سب موتوں سے میرے کو بچا ان تمام موتوں سے مجھ کو بچا اس کو امام النسائی اور امام حاکم نے روایت کیا اور شیخ البانی نے کہ ایک آدمی کو اللہ سے بیماری کے ایام میں یہ دعائیں مانگنا چاہیے ایسی ساری دعائیں جو بھی ہیں حدیث میں آئی ہیں اس کو مانگنا چاہیے مریض کے کیا احکام ہیں ایک آدمی جب بیمار ہو چاہے وہ بیماری چھوٹی بیماری ہو یا بڑی ہو شفا ہونے والی بیماری ہو یا ڈاکٹر ہاتھ اٹھا چکا ہو مریض کو چاہیے کہ وہ مرض کی تکلیف میں مرض کے عجر پر نگاہ رکھے جو تکلیف ہو رہی ہے اس میں اس پر نگاہ رکھے کہ ٹھیک ہے ہے تکلیف ہونے والی تھی ہو رہی ہے اور میں اکیلا نہیں دنیا میں کئی ایسے بیمار ہیں جن کو یہ تکلیف ہو رہی ہے میں اکیلا تھوڑی ہوں اور اس تکلیف میں میری جنت ہے ہو سکتا ہے میں کچھ ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ جنتی میں کروں تو اللہ نے اپنی طرف سے مجھ پر احسان کر کے مجھ پہ تکلیف ڈالی اور ان تکلیفوں کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو کے اللہ مجھ کو جنت میں ڈالے گا میں نے کیا نہیں کرنے والا تھا لہذا اللہ نے مجھ پر تکلیفیں ڈال کے مجھ کو مجھ کو میرا مرتبہ بڑھا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماسیب المسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا جو بھی مسلم بندہ اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تھکن یا لپٹنے والی پریشانی یا کوئی فکر یا کوئی غم یا کوئی تکلیف یا کوئی غم پھر حت شوکت یو یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چپتا ہے اللہ کا فر خطایا اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے بیٹا فکر میں کیا ہوتا کل بیوی شفا ملتی کہ نہیں ملتی ڈاکٹر کیا بولتے فکر میں ہے یہ آدمی اس کو بھی شواب مل رہا ہے بیمار بھی فکر میں ہے کیا ہوتا معلوم نہیں شفا ملتی کہ نہیں ملتی ہے اس کی اس فکر پہ بھی اللہ گنا ہے پھر ڈاکٹر نے بتا دیا نہیں ہو سکتا آپریشن فیل ہو گیا آپریشن فیل ہو گیا اب نہیں ہو سکتا کچھ دل میں گم ہو گیا اس گم پہ بھی اس کو سواب ملتا ہے۔ جو بھی تکلیف ہوتی ہے ہر اس تکلیف پہ کانٹا چپتا ہے اس تکلیف پہ بھی اس کے گنا معاف ہوتے ہیں یہاں تک کہ آدمی یہاں تک کہ آدمی زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس پر ایک بھی گنا نہیں ہوتا ہے ایک بھی ایک دم پاک صاف ہو جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے مرنے والے کو غسل دے کے دفن کرتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو غسل دینے والے بہت اچھا غسل دیتے ہیں لیکن اللہ کے پاس وہ جاتے ہیں تو گناہوں کی نجاست میں آلودہ ہوتے ہیں اس سے کون پاک کرے گا کی گندگی کے ساتھ گیا دنیا سے اصل پاکی وہ ہے اصل پاکی وہ ہے کتنا خوش قسمت بندہ ہے وہ جس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیف ڈال کر اس کو تھوڑا یہاں پہ دھو دے اور یہاں سے لوگ تو غسل دے رہے ہیں اس کو دنیا کی نجاستوں سے لیکن اللہ تعالی مرنے سے پہلے ہی اس کو غسل دے دے روحانی اور اس کو پاک کر دے گناہوں سے اور وہ اللہ کے پاس جائے ایک دم پاک صاف جائے وہاں میں خوش قسمت بندہ ہے وہ جس کو اللہ پاک کرے اور بدقسمت بندہ ہے وہ جس کو اللہ اس کے حال پر چھوڑے رکھے اور وہ ناپاک ناپاک رہے گندگیوں کے ساتھ گناہوں کی نجاست کے ساتھ دنیا سے جائے بد قسمت لہذا ایک بندہ جب دنیا میں اس کو تکلیف آتی ہے تو اس کے گنا معاف ہوتے ہیں نہ صرف گنا معاف ہوتے ہیں بلکہ درجات بھی اس کے بڑھ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مایوسی بالمک منا منشا کا تنفام فوقاہ ایک مسلمان کو کانٹا یا اس سے بھی اور آگے کی کوئی چیز تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کا ایک درجہ کر دیتا ہے اور ایک گناہ اس کا معاف کر دیتا ہے درجہ بھی اونچا ہوتا ہے گناہ بھی معاف ہوتا ہے لہذا تکلیفوں میں شکایت کر کے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ تکلیفوں پہ ان کو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے لیکن شکایت کر کے اپنے ثواب کو برباد کر دیتے ہیں شکایت نہیں کرنا چاہیے اے اللہ کیا میں نے کیا تھا سب اور میں کیوں ایسا اے اللہ کیوں تکلیف دے رہا ہے اے اللہ تو صحیح نہیں کر رہا ہے نا بلدہ اے اللہ تیرے ہاں فیصلہ صحیح نہیں ہے گناگار لوگوں کو تو اچھا لگ رہا ہے خوش ہے چل رہا ہے پھر اور ایمان والے کو تو بیمار کر رہا ہے اللہ تھی اچھا نہیں کیا میرے ساتھ میں میں نماز پڑھتا تھا روزہ رکھتا تھا اللہ کیا بدلا نہیں کیا مرتے ہیں شکایت کر کے اللہ کی اللہ کو برا برا کے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی شکایت نہیں کرنا چاہیے اللہ کی شکایت نہیں کرنا چاہیے تو تکلیفوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بڑھتے ہیں اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے بخار کو یا جو بھی بیماری ہے اس کو لان تار نہیں کرنا چاہیے برا اور بخار کا بخار پہ لانت ہے یہ بیماری پہ لانت ہے نہیں کرنا چاہیے اس سے علاج ہوتا نہیں ہوتا لیکن اجر ضائع ہو جاتا ہے کیوں بھیجنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ کے فیصلے کو کبھی غلط کہنا نہیں چاہیے جاوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب کے پاس گئے اور وہ کام پر رہی تھی، ٹھٹر رہی تھی ایک دم تجیف پک لکی پوچھا کیا ہوا قالت کا بخار اللہ برا کرے برا ہو اس بخار, کا بخار آیا چھوٹ اس کو برامت کہ برامت کہ اس لیے کہ یہ جو بخار ہے تیرا یہ مومن کے گناہوں کو ہٹا دیتا ہے مومن کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے کما سب جیسا ایک بھٹی اس میں اگر لوہا ڈال دیا جائے تو لوہا اس کی گندگی جتنی ہوتی ہے ہو, کیا ہو جاتی ہے نکل جاتی ہے لوہا کیسا ہوتا ہے صاف ہو جاتا ہے بھٹی میں ڈالنے سے سونا بھٹی میں ڈالتے ہو تو پیور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے سونے کو پاک کرنے کے لیے پیور کرنے کے لیے کیا کرتے دھوتے اس کو اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں اس کی ساری امپیورٹی نکل جاتی ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا میں پاک کرنا چاہتا ہے اس کو تکلیفوں کی بھٹی میں ڈالتا ہے اور اس بھٹی میں آدمی پھر پاک ہو کے نکلتا ہے یہ اللہ کا اچھا فیصلہ ہوتا ہے اس کے لیے لیکن وہ اپنی جہالت سے اس کو برا فیصلہ سمجھتا ہے اور شکایت کر کے پھر نجر ہو جاتا ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر شکایت نہ کرے بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے بخاری نے میں روایت کیا اور اسی کی الفاظ ہیں بیماری میں عبادات کا احتمام کرنا چاہیے بیمار لوگ اکثر ہی سمجھتے ہیں کہ ساری عبادتیں کیا ہو گئی معاف آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھ کے کس عبادت کو کیسے کر سکتے ہیں اگر وہ وضو نہیں کر سکتا ہے تو پیم کرے اگر وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے نماز لیٹ کے پڑھے اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو جتنا پڑھ سکتا ہے ارادہ کرے رکو اور سجدے کا اگر بالکل اس اس پیرالس ہو گیا ہے وہ کیا کر سکتا ہے وہ دل میں ارادہ کرے رکو کا دل میں ارادہ کرے سجدے کا اس کا ارادہ ہی اس کے لیے کافی ہوگا جب آدمی عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے اس کی نیت اس کے عمل کا کیا ہو جاتی ہے بدل بن جاتی ہے آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اجرم شریک ہے جو وادی ہم نے پار کی ہے جو گھاٹی ہم نے پار کی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے تو آدمی کی مومن کی نیت بعض اوقات اس کے عمل کا بدل بن جاتی ہے آدمی نیت کرے کلر امانوا ہر ایک کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے ہر ایک وہ پاتا ہے جس کی وہ نیت کرے تو جو آدمی مریض ہے بستر پہ پڑا ہے وہ بھی نماز اس کے لیے معاف نہیں ہے جس کا وہ مکلف ہے اس کو نہیں چاہیے. یہاں پہ مریض تو مریض اس کے ساتھ والے بھی ساری عبادات برباد کر دیتے ہیں کیا کرے بولے پیشنٹ ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں عبادات مرض میں ضائع نہیں کرنا چاہیے ہاں نوافل اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن فرائض فرائض جس کا وہ مکلف ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے عمران ابن حسین صحابی ہیں کہتے ہیں کانت بھی بواسیر مجھ کو بواسیر کی بیماری تھی لوگ جانتے پائلز جس کو ہم، ہمارے ہاں کہتے ہیں بواثیر کہتے ہیں مجھ کو وہ بیماری تھی فصل صلی اللہ علیہ وسلم صلاح تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا نماز کا کیا بواثیر کی حالت ہے اس میں خون بھی نکلتا ہے آدمی کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور آدمی ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ہے کبھی بیٹھ نہیں پاتا ہے تو آدمی کو ہمیشہ تکلیف ہوتی رہتی ہے تو پوچھا کہ میں نماز کا کیا کروں کالا سلقہ امن آپ نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھیں سلقہ امن کھڑے ہو کر نماز لم فعلم فقید اور اگر تو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ پائیں بیٹھ کے نماز پڑھیں فعلم فائدہ جم کر اور اگر بیٹھ کے بھی نہ پڑھ پائے تو اپنی کروٹ پر ہی نماز پڑھ لے لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھے جس پوزیشن میں پڑھ سکتا ہے پڑھ اس کو امام البخاری نے کتاب الجمعہ میں روایت کیا صحیح بخاری میں تو آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ دواخانے میں ہے گھر پر ہے جیسا بھی بیمار ہے وہ فرائض کا اہتمام کرے پانچ وقت کی نماز کو پڑھے ہاں اگر روزہ ہے تو بیمار کے لیے روزہ کیا ہے معاف ہے وہ بعد میں اس کی خزا کرے اگر شفا ہونے والی ہے نہیں ہے تو فی دیا دے دے تو بیمار کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کو جتنا کر سکتا ہے کرے جتنا کر سکتا ہے کرے نوافل کا کیا حال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں بیماری کے فضائل میں یہ بھی ہے اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَا قُتِبَ لَهُ مِتْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِحًا ایک بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے تو اس کے لیے جب وہ مقیم تھا اور صحت مند تھا جو جو نہیں کیا وہ کرتا تھا جن نوافل کا وہ اہتمام کرتا تھا اب بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے سفر کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل نہ کرنے کے باوجود اس کے امان نامے میں وہ لکھتا چلا جاتا ہے فرشتے وہ لکھتے چلے جاتے ہیں اس کو عمل نہیں کیا اس نے لیکن ریگولر روٹین ہے اس کا جیسے مثلاً کوئی تعجب پڑھنے والا تھا روزانہ تعجب پڑتا تھا اب بیمار ہو گیا اب تاج نہیں پڑھ سکتا ہے تو فرشتوں کو کیا ہو, اللہ کی طرف سے لکھو نہیں پڑھ رہا ہو, لکھو. کیونکہ اس کا معمول ہے اگر اچھا ہوتا تو پڑھتا کہ نہیں ہاں تو اب نہیں پڑھ رہا پھر بھی لکھو. بڑی بات ہے اس لیے علما نے کہا صحت کے دنوں میں آدمی کو چاہیے کہ نیکیوں کا اہتمام کرے تاکہ پھر جب بیمار پڑ جائے تب بھی اس کا کوٹا اس کا میٹر چالو رہے گا جاری رہے گا صحت تو نہیں. لیکن صحت مندی میں اگر عمل کر رہا ہے لوگ کیا کرتے ہیں صحت مندی میں کھیل کود میں پوری زندگی برباد کرتے ہیں جب بال سفید ہو گئے جس میں ایک دم یہ ہوگا بیماریاں لگ گئی اب بیماریوں میں عبادت کرتے ہیں پھر بہت ساری عبادتیں نہیں بھی کر پاتے ہیں لیکن اگر جوانی میں کرتے صحت مندی میں کرتے بیمار ہونے کے بعد بڑھاپے میں پورا اس کا کوٹا جاری رہتا جوانی کی عبادت کا سواب بڑھاپے میں بھی ملتا رہتا ہے لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ صحت مندی کے دنوں میں کرے تو, بیمار جب وہ پڑتا ہے تو بیماری میں بالمین جب اپنے مسلمان بندے کو اس کے جسم میں کسی بلا کے سبب اس کو آزماتا ہے کوئی بیماری دے دیتا ہے اس کے ذریعے یا کسی کینسر کے ذریعے سے یا کڈنی فیلئر کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے اس کو جسم میں بیماری کے کے ڈال کے آزمات آتا ہے جب اس کو آزماتا ہے اور بیماری میں کرتا ہے قال اللہ اللہ تعالی فرماتا ہے سارے عمل ہی اللہ کا نیا عمل ہو لکھو اس کے لیے اس کے وہ سارے نیک امال جو وہ صحت کے دنوں میں کرتا تھا اور آپ فرماتے ہیں فر ان غَسَلَهُ ہو پھر اس بیماری کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو دھو کے پاک کر دیتا ہے اس بندے کو اللہ دھو کے پاک کر دیتا ہے وہ ان غَفَرَ ہو غفر اللہ و ہو اور اس بیماری میں اگر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی کرتا ہے اور اس پر رحم بھی کرتا ہے بیمار ہونے کے بعد ایک کام ہوتا ہے کہ زندگی میں جتنی نہیں کہ ایک آدمی مثلاً روزانہ پڑا ہے اب زبان بھی حرکت نہیں کرتی ہے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے کچھ اب وہ جو روزانہ ایک قرآن کا جز پڑھتا تھا بیماری میں وہ سب اس کا لکھا جائے گا کہ نہیں, نہیں پڑھ رہا ہے لیکن ڈیلی لکھا جا رہا ہے روزانہ تعجب پڑتا تھا لکھا جا رہا ہے روزانہ آفس جاتے جاتے غریب باہر بیٹھا رہتا تھا راستے پر اس کو کچھ کھانے کے لیے دے کے جاتا تھا اب وہ جانا ہو رہا ہے نہیں سوا مل رہا اس کو۔ روزانہ کسی کو مل کے اس کو خوش کرتا تھا آب؟ نہیں مل رہا ہے بستر پہ دواخانے میں سواب مل رہا ہے روزانہ بستی کے بچوں کو کچھ دے کے خوش کر دیتا تھا اب سوا مل رہا ہے مل رہا ہے اس کو بستر پہ پڑا ہے کتنے دن سال بھر پڑا ہے لیکن سال بھر پورا سواب دے رہا اور اب اگر پاک اس کو شفا مل جائے اس کو سال بھر کے بعد مہینے کے بعد جب وہ گھر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے حال میں گھر بھیجتا ہے کہ وہ سارے گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے لیجیے بھی جاری تھی اور گناہ بھی پورے صاف معاف اور اگر اس کو موت آ جائے اس میں تو اللہ تعالیٰ اس کو جب قبض کر لیتا ہے تو اس کی پوری مغفرت کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا اور جس پر اللہ آخرت میں رحم کرے گا معلوم ہوتا ہے کہ بیماری میں آدمی کو اپنی نیکیوں کا سواب ملتا رہتا ہے لہذا جوانی میں صحت مندی میں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے مریض کے پاس کوئی آدمی جائے تو کیا کرے بہت سارے لوگ مریض کے پاس جاتے ہیں تو مریض کو بجائے صحت کی طرف لانے کے اور زیادہ بیمار کر دیتے ہیں اب جا کے کھڑا ہوا کتنے خراب ہوئے اب وہ ایک دم سوچ رہا ہے میں ایک ہفتے سے آئینہ نہیں دیکھا ہوں اب میں کیسا خراب ہوا معلوم نہیں ہے۔ اور زیادہ اس کو مایوس جا کے وہاں کھڑا ہوا رہا ہے ہاتھ باندھ کے اب وہ پیشنٹ بولا مطلب جاتا بول رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے جا کے ایک دم پیشنٹ کے جو رشتہ دار ہے ان کو ایسا ایسا کا کان میں کچھ تو بول رہا, رہا مطلب ہوں رہے رہے؟ پیشنٹ کے پاس مریض کے پاس آدمی جائے تو اس کو خوش کرے اس کو امید دلائے اس کو بیماری میں اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ سنائے اور اس کو بولے کچھ نہیں اچھا ہوتے کچھ نہیں ہوتا ڈرو مت اچھے ہوں گے انشاءاللہ تو ایسی امید اس کو دلا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے آپ جا کے لوگوں کو نا امید نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ امید دلاتے تھے ابن عباس رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس اس کی کے لیے گئے مریض کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے اور فرماتے ہیں وکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل على مريض يعوذه جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے فقال له لا باس طهور ان شاء الله اپ کیا کہتے ہیں لا باس کوئی بات نہیں بیمار ہوا دیکھو میں بیمار کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا لا باس کوئی بات نہیں کوئی حرج نہیں کوئی نقصان نہیں کوئی پرابلم نہیں لا باس ان شاء اللہ پاک ہو جاؤ گے انشاءاللہ اللہ یہ بیماری یہ تکلیف کیا بنے گی تمہارے لیے پاک صاف ہونے کا ذریعہ بنے گی یہ مغفرت کا ذریعہ بنے گی دیکھو اس میں مغفرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی کیا کر دیتا ہے؟ مغفرت کر دیتا ہے اس کو پاک صاف اللہ کر دیتا ہے تو اگر کچھ بچا کچھ آپ تو ایسے نیک انسان ہو لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی رہ گیا ہے اللہ پوری صفائی کر دے گا اللہ اس بیماری کے ذریعے سے اس کو آخرت کی مغفرت اور کوئی بڑی بات نہیں کوئی ٹینشن لینے کی چیز نہیں اس طرح کی بات اس سے کرنا چاہیے اس طرح کی بات اس سے اللہ نے میرے کو بچایا بہت اچھا کیا. اے اللہ مجھ کو ایسی بیماری مت دے اس کے سامنے بیٹھ کے بول رہا اللہ کسی دشمن کو بھی ایسی تکلیف نہ دے تو کیا دشمن ہوں جو مجھ کو دیا تو ایسے کلمات نہ بولے جس سے اس کا دل ٹوٹے جس سے وہ اللہ سے مایوس ہو جس سے اس کے دل میں اللہ کی شکایت پیدا ہو کچھ نہیں اللہ نے آپ کو دیا بہت ہمت والا دیکھ کے دیا ہے ہم جیسے لوگ تو ٹوٹ جاتے ہیں اسی تکلیف میں آپ کتنے عمدہ انسان ہو اور دیکھو اللہ تعالی جس سے محبت کرتا اس کو تکلیف دیتا ہے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کتنے بیمار تھے دیکھا نا آپ نے سنا جانتے نا دیکھو کیسے بیمار تھے اللہ بڑوں کو تکلیف دیتا ہے ہمارے جیسے گھٹیا لوگوں کو کہاں اللہ تکلیف میں ڈالتا ہے اللہ نے آپ کو دیا بہت بڑی بات ہے آپ کی یعنی آپ کی درجات بڑھنے کی اس کو بھی تھوڑا ایسا لگتا ہے بستر پہ پڑا بےچارا کروڑ بدلنے بھی نہیں آتا اس کو لیکن اس کا دل خوشی میں کروٹے بدلے گا خوش ہوگا اس کا اچھا لگے ٹھیک ہے اس سے اللہ سے اس کو محبت زیادہ بڑھے گی ورنہ شکایت پیدا ہوگی کہ کی کیا سب گھوم رہے پھر رہے عید کے دن اور میں بستر پر پڑا ہوا ہوں خوشی نہیں میرے لیے کچھ بھی تو ایک آدمی کو امید دلانا چاہیے اس کو اللہ سے قریب کرنا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے یہ یہ ادب ہے بیمار کے سلسلے میں عیادت کرنے کا یہ بخاری کی رواج ہے اور اس میں یعنی یہ بھی ہے کہ بعض اوقات عیادت کے لیے آدمی اپنی سہولت دیکھتا ہے مریض کی نہیں اب گیا مریض کے پاس اس کا ٹائم یہی ہے رات کے تین بجے اور مریض بچارہ سویا ہوا ہے جا کے اٹھاؤ ان کو معلوم پڑنا چاہیے اچھا ہونے کے بعد بولے گا آیا نہیں ملنے کے لیے تین بجے بات کرنا ہے کیسے ہے اولا پڑا ہوا بےچارا بولنے میں نہیں آ رہا اس کو کون ہے پوچھ رہا ہو پہلے تو. کیسے چھوڑو پہلے تم کون ہے وہ اپنی تکلیف میں ہوتا ہے بعض اوقات عیادت کرنے والا مصیبت پیدا کرنے والا بن جاتا ہے تو علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ عیادت اس کی دل جوئی کے لیے ہے اس کو ناراض کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اس کے آرام کے وقت میں جا کر اس کو آرام سے محروم کر کے آپ تکلیف دے رہے ہیں اور بیٹھ کے اس کیا ہوا اس کا کیا ہوا لگا ہے وہ آیا تھا کہ ملنے اور وہیں بیٹھ کے نہیں آیا اب تک اس کو شاید کوئی کام نہیں ہوگا دیکھو ایسا آدمی آنا چاہیے نا اس نے اس کو اور زیادہ اس کا دن خراب کر رہا ہے جھگڑے نکال رہا ہے جائیداد کے جھگڑے یہ چیز اس کو اور ٹینشن دیتا ہے بیٹا آیا تھا ملنے نہیں آیا بیٹا ملنے دیکھو ایسا بیٹا ہے کیسا بیٹا ہے اس کو دیکھتا ہوں میں ابھی, ایسا کرتا ویسا کرتا تو بعض اوقات ایک آدمی مریض کے پاس جا کر اس کو تکلیف دیتا ہے راحت دینے کی بجائے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کو تکلیف ہو وہ آلریڈی تکلیف میں ہیں آپ, آپ تو آپ اچھا کر رہے, رہے. اس اس کے کے کے کے ہیں تو صحیح ٹائم دیکھنا چاہیے اور بیٹا تو ہل رہا ہی نہیں وہاں سے ڈاکٹر آ رہے یار یہ کون ہے, یہ پیشنٹ کے ساتھ والا ہے یا ملنے آیا ہے تو ہل رہا ہی نہیں اس سے سو مت ذرا جاگو نا میں آیا ہوں آپ کے لیے تھوڑی بات کرو میرے سے پیشنٹ کو بول رہا ہے تو پیشنٹ کے پاس اتنا بھی نہیں رکنا چاہیے کہ اس کے لیے تھکن ہو جائے وہ پریشان ہو جائے اتنا کم بھی نہ روکے وہ چاہ رہا ہے کہ رکو تو رک جاؤ وہ چاہ رہا ہے کہ چھوڑو مجھ کو اب بس ہو گیا جاؤ زبان سے تو نہیں بول سکتا وہ جاؤ اشارے میں بول رہا ہے نیند بہت آ رہی ہے ارے سو مچ جاؤ کتا سوئیں گے سونے سے اور طبیعت خراب ہوگی اس کو جگا رہا ہوں. ایک قصہ بولتا ذرا سنا رہے بولے بازو رکھو تمہارا قصہ زبردستی کی بیان بازی شروع کر دیا وہاں پہ جا کے پورا قرآن پڑھنا شروع کر سنتے رہو میں پڑھتا ہوں پورا میرا سر دکھ رہا ہے پہلے تو تجوید تمہاری صحیح نہیں اس میں قرت ایسی امامت کریں گے تو مختہ بھی بھاگ جائیں گے ایسی قرت تمہاری اور مجھ کو اپنی ٹرائی کر رہے پوری قرآن میرے اوپر تو نہیں آنے کا جینا آئے گا یہاں پہ ایک آدمی خان دوسروں کو تکلیف دیتا ہے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے دوسروں کا سوچتا نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے کا کام ہے وہ او يمشي لك الى الصلاه کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کی عیادت کے جب جاتے تو آپ کیا کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے اے اللہ اللهم اشفی عبدك اے اللہ تیرے بندے کو شفا دے دے اے اللہ تیرا بندہ ہی ہے اس کو شفا دے اللہ اور کیسا بندہ ہی ہے یہ ان کا الک یہ بہت کام کا आदमी ہے یہ دین کے دشمن کو تیر مارنے والوں میں سے ہے یہ زندہ رہے گا یہ جئے گا صحت مند ہوگا تو دین کی حفاظت میں تیر چلائے گا دشمنوں کو بھگائے گا دشمن کو زخمی کرے گا یلک ایڈو کیونکہ وہ زمانہ کون سا تھا جنگوں کا زمانہ تھا یل کا دونوں یہ تیرے دشمن کو زخمی کرے گا علمی اعتبار سے یا واقعی دیر سے اگر علما میں سے کوئی ہے اگر اہل تحقیق میں سے کوئی ہے تو پھر جب جیے گا اور چلے گا پھرے گا تو اپنے علم سے باطل کو زخمی کرے گا کہ نہیں کرے گا یعنی ادوا نے دونوں کہی ہیں شمس اللہ عظیم آبادی وغیرہ نے دونوں باتیں کہی ہیں اویمشلاطین یا کم از کم اگر یہ دائیں نہیں ہے اگر یہ مجاہد نہیں ہے تو کم از کم یہ کم از کم یہ آبد تو ہے تو یہ کیا کرے گا او ایم شیرا سلا کم سے کم نماز کے لیے تو چلے گا یہ ہے تو یہ جی گا تو نماز کو جانے والوں میں سے بنے گا تو اے اللہ تو اپنے بندے کو شفا دے دے یہ بہت کام کا آدمی ہے اس کو امام احمد اور ابن حبان اور ابوداؤ نے روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا جو بھی مسلمان بندہ کسی مریض کی عیادت کرتا ہے عیادت اس ملنے جانا جو بھی کوئی مسلمان بندہ کسی مریض کی عیادت کرے جاتا ہے لم يحضر اجلوه اس مریض کی ابھی موت نہیں آئی ہے فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتِ سات بار اگر وہ یہ کہے اس مریض کے پاس کیا میں عظمت والے اللہ سے عظیم الشان اللہ سے عظیم میں اللہ سے جو عظیم ہے اور جو عرش عظیم کا رب ہے اس سے یہ دعا کرتا ہوں اس سے یہ چیز مانگتا ہوں کہ وہ تجھ کو شفا دے دے سات بار اگر وہ یہ کہے مریض کے پاس آپ فرماتے ہیں اگر اس کی موت نہیں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آفیت دے گا ضرور شفا دے گا کتنی بار کہنا چاہیے سات بار کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت کم ٹائم لگتا ہے صلی اللہ علیہ سات بار اس کو امام ترمدی نے روایت کیا اور یہ روایت صحیح ہے مریض کے لیے اس کی شفا کے لیے صدقہ بھی دینا چاہیے اس لیے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے مریض کے علاج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بصدقہ اپنے مریض کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے یعنی صدقہ دو اس نیت سے کہ اللہ اس مریض کو شفا دے تو اس سے بھی یہ یعنی علاج کی امید اللہ سے کی جا سکتی ہے ابو شیخ نے اس کو اپنی کتاب اس میں ذکر کیا ہے اور سعید جامع سعیم شیخبانی نے اس کو حسن کہا ہے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مریض کا ہاتھ اس کو لگا کے صدقہ کرتے ہیں کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب بکرا اگر ذبح کرنا کچھ لوگ کہتے ہیں جان کے بدلے میں جان ہونا چاہیے تو اس کی جان بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے بکرا ذبح کرنا چاہیے اس طرح کی بھی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے صدقہ کیا جائے تاکہ غریب کھا کے اس کو دعا دے اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کی بدولت اس کو شفا دے اب بکرا ہے آپ بکرا ذبح کرنے کیا کریں گے بکرا لے کے جائیں گے اور اگر اونٹ کر رہا ہے کوئی زبا تو اونٹ اگر زبا کر رہا ہے پورے ڈاکٹر جائیں گے اونٹ آیا میں تو اسلام میں یہ کچھ ایسا ضروری نہیں ہے کہ پیشنٹ کا اس کو ٹچ بھی ہونا چاہیے آئی سی یو میں تو کیا کریں گے آپ جا کے وہاں مٹھائی پہ ہاتھ رکھیں گے مٹھائی بانٹنے کے لیے کیا کریں گے یہ ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی اس چیز کو چھونا ضروری نہیں ہے اس چیز کو چھونا ضروری نہیں ہے اسی طرح سے ایک مریض خود اپنا رقیہ کر سکتا ہے یعنی اپنے علاج کے لئے خود وہ دعا کر سکتا ہے عثمان ابن عب العاص الثقفی کہتے ہیں انہو شکا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعن یجدہو فی جسدیہی منذ اسلم کہ انہوں نے کہا اللہ کے کہ رسول میں جب سے مسلمان ہوا میرے بدن میں خاص قسم کا درد مجھ کو محسوس ہوتا ہے کچھ تکلیف مجھ کو ہوتی ہے جب سے مسلمان ہوا ہوں تو اسے مجھ کو تکلیف ہوتی ہے فقل له رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ نے ان سے کہا علاج بتاتے ہوئے من اپنا ہاتھ اپنے جسم میں جہاں تج کو درد ہوتا ہے وہاں رکھ وقل بسم اللہ صلاح اور تین بار کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تین بار ایسا کہے وَقُلْ سَبْعَ مَرَّا اور سات بار یوں کہہ اعوذ باللہ و قدرته من شر ما اجد و احاضر بعض رواب میں اعوذ بعزت اللہ و قدرته من شر ما اجد و احاضر یہ دعا پڑھا کتنی مرتبہ سات مرتبہ تین بات بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بسم اللہ اور سات مرتبہ اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد واحاضر سات مرتبہ تو ہاتھ اس طرح سے باذریعہ میں کے پھیرتا ہوا اس پر تو وہ دعا پڑ تین مرتبہ بسم اللہ اور سات مرتبہ یہ دعا کہتے ہیں یہ مسلم کی روایت ہے سنن ابی داؤد اور ترمذی کی روایت میں کہتے ہیں ففعلت ذلك میں نے ایسا کیا فاذھب الله عز وجل ما كان بي تو جو تکلیف مشکو تھی اللہ نے وہ تکلیف بھگا دی پلم ازل آمر اہلی وغیرہ <وَغَيْرَهُن> جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے چاہے میرے گھر والے ہوں یا کوئی اور ہو ضرور میں کو بتاتا ہوں کہ ایسا کرو تو تکلیف جاتی ہے میں سب کو یہی دعا سکھاتا ہوں اس کو امام ابودا ترمی احمد ابن حبان اور امام مالک نے محتاط میں روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے تو اسے معلوم ہوا کہ مریض خود اپنے لیے بھی دعا اور روپیہ کر سکتا ہے علاج اپنے لیے کر سکتا ہے یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے لیکن علاج میں حرام سے علاج نہیں کرنا چاہیے حرام چیزوں سے علاج نہیں کرنا چاہیے نہ حرام چیزوں سے علاج کرنا چاہیے نہ حرام طریقے سے علاج کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی ہے جس نے بیماری کو بھی پیدا کیا اور دوا کو بھی پیدا کیا بیماری کس نے پیدا کی شیطان نے نعوذ بلّہ بیماری کس نے پیدا کی بیماری بھی اللہ نے پیدا کی ہے بیماری بری ہوتی کیا اچھی اچھی ہوتی کیا بری ہوتی ہے شیپا کی دعا کرتے ہیں آپ لوگ اللہ اب سوچئے تو آپ سوچ رہا اچھی بولا ہے تو بھی مصیبت بری بولا تو مصیبت ایک ناحی سے بیماری بری ہوتی ہے اور ایک ناحی سے بیماری اچھی ہوتی ہے اس لیے مومن دونوں حالات میں خیر اٹھاتا ہے تو بیماری اس اعتبار سے بری ہوتی ہے کہ انسان کو بعض اعمال سے وہ باز رکھتی ہے اس اعتبار سے وہ بری ہوتی ہے اسی لیے شفا کی دعا آدمی کرتا ہے انبیاء بھی کرتے تھے اور دوسروں کے لیے بھی شفا کی دعا کرتے اگر اچھی ہوتی تو بیماری سے شفا کی دعا کوئی کرتا نہیں کرتا لیکن بیماری اس اعتبار سے اچھی ہوتی ہے کہ بیماری میں آدمی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اپنی بندگی کو محسوس کرتا ہے زمین پہ اکڑ کے چلنے والا واقعی اپنی اصل حیثیت اس کو معلوم ہو جاتی بات بھی کرنے نہیں آ رہا ایک کمزوری کا احساس ہوتا ہے دوسروں کی قیمت سمجھ میں آتی ہے کسی کو پوچھتا نہیں تھا یہ اب کیا ہو رہا ہے لوگ اس کو پوچھ رہے ہیں اللہ تمہارا اچھا کرے مجھ کو تم دھیان دے رہے ہو اچھا اچھا, اچھا, اچھا, اچھا دوسروں کی قیمت سمجھ میں آتی ہے رشتہ داری کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے دوسروں کی عجر کا ذریعہ بنتا ہے توبہ کی توفیق ملتی ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں ذرا پیٹ ٹگا کے سوچنے کا موقع ملتا ہے اس کو ٹائم نہیں تھا نا اب سب ٹائم مل رہا ہے میں کیا کیا, کیا کیا کرنا چاہیے سب سوچنے کا موقع ملتا ہے موت یاد آتی ہے موت کی تیاری کا احساس آتا ہے گناہوں کی مفرت ہوتی ہے تو اس اعتبار سے بیماری کیا ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے لیکن ایک اعتبار سے بیماری اچھی نہیں ہوتی ہے تو بیماری بھی اللہ نے پیدا کی اور دوا بھی اللہ نے پیدا کی اللہ کی حکمت ہے بیماری پیدا کرنے میں اس اعتبار سے یہ خیر ہے اس اعتبار سے یہ خیر ہے کیونکہ امتحان ہے آپ نے فرمایا اللہ نے بیماری بھی پیدا کی اور شفا بھی دوا بھی فَتَدَاوَوا وَلَا تَدَاوَوا بِحَرَام تو اپ نے فرمایا لہذا تم دوا کرو کیونکہ اللہ نے بیماری کے ساتھ دوا بھی پیدا کی ہے تو تم دوا کرو اور اپ نے فرمایا وَلَا تَتَدَاوَوا بِحَرَام لیکن حرام سے علاج حرام سے دوا مت کرنا حرام سے دوا مت کرنا اس کو امام تبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ aadmi ilaaj karta hai فلانا ڈاکٹر امریکہ کا انگلینڈ کا ادھر ادھر سب کرنے کے بعد کسی تو بھی گاؤں کا ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کون سا ڈاکٹر وہ پھونک کے کچھ تو بھی کرتا ہے اور علاج کرتا ہے گڑیا بناتا ہے ہے کابیز لٹکاتا ہے تو شرکیا علاج سے بھی بچنا چاہیے آدمی مر جائے لیکن شرکیہ علاج نہ کرے مرنے سے جہنم میں آدمی نہیں جاتا ہے شرکیا علاج کرنے سے آدمی جہنم میں جاتا ہے مرنے سے بچنے والا ہے نہیں آدمی مر جائے لیکن شرکیاں علاج نہ کریں بہت سے لوگ جب بیماریوں میں تھک جاتے ہیں علاج کر کر کر کے پھر کوئی رشتہ دار آتا ہے اور بولتا ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا اترا اترا سائیڈ میں لے جاتا ہے دیکھو یہ چکر میں پڑھو مت ایک میں بتاتا ہوں تم کو میں بہت دن سے چپ ہوں انتظار میں تھا یہ ہوتا کہ دیکھیں گے اب نہیں ہو رہا نا اب میں ایک جگہ بتاتا تم کو چلو کسی کو بولو گا لے کے جاتا ہوں پورا اب بابا کے بعد بابا یہ گڑیا بنا ادھر کیل ٹھوکو ادھر ایسا لٹکاؤ گلے میں تاویز باندھو اس کی دھونی دو الٹا قرآن پڑھو مرغی لاؤ ایسی مرغی لاؤ ایسا لیمو لاؤ دو دھاری پانچ دھاری چار دھاری اس کو بغیر بسم اللہ کے ذبا کرو کام ہو جائے گا تمہارا دو دن میں کام ہو جائے گا دو دن میں کام ہو جائے گا وہ کرتے ہی آدمی کا ایمان تمام ہو جائے گا اس کا ایمان ایمان اس کا برباد ہو جاتا ہے اس کو شفا ملی لیکن یہ کش میں چلا تو ایسا علاج نہیں کرنا چاہیے ایسا علاج نہیں کرنا چاہیے کفر اور شرک والے علاج نہیں کرنا چاہیے تاویز لٹکانا یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فقط اشرک جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اسی لیے آپ نے اسی طرح آپ نے فرمایا من تش انوکی جو کوئی چیز لٹکاتا ہے وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اللہ کا اس کا کوئی رشتہ نہیں پھر کوئی تعلق نہیں اسی کے حوالے اب تو پٹ لٹکا ہے نا تو شپا دے گا نا دیر دے شفا دیکھیں کیسے شفا دیتا ہے نہیں دیتا شفا کچھ شفا کون دیتا ہے لا شفا الا شفاؤک تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے اشفی شفا دے اور تُو شفا والا ہے اللہ کی کوئی شفا نہیں دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو, اللہ تُو شفا, شفا دینے والا اللہ ہے اب یہ وہ یہاں کے تاس کی گیل کو گھوڑے کی نال لٹکا کچھ نہیں ہونے والا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے تو ایک آدمی شرکی کے سے بچے اگر مر بھی گیا پیشنٹ تو اس کا کچھ برا ہونے والا نہیں ہے لیکن اگر کفر اور شرک کے ساتھ دنیا میں جاتا ہے ہمیشہ کی جہنم اس کو بھگتنی پڑے گی آپ اس کو مرنے سے بچانے کے لیے کفر میں داخل کر رہے آپ اس کو شرک میں ڈال رہے آپ اور خود بھی جا رہے اس, کے ساتھ میں اس سے زیادہ برا سودا اور کیا ہو سکتا ہے لہذا یہ چیزیں مریض کے سلسلے میں اور علاج کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے لیکن اگر ایسی بیماری ہو اور ایسا وقت ہو کہ اب مریض کا لگ رہا ہے ڈاکٹر بول دیا اب نہیں اب مانگو اس سے بس نہیں ہوتا علاج اس کا ہم نے اپنی طرف سے پوری ٹرائی کی ہم نے پوری کوششیں کی سب ٹرائی کیا اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے اب ان کو زیادہ تکلیف ہم بھی نہیں دینا چاہتے ڈاکٹر بھی ایک وقت آتا ہے بولتا ہے اب خا مکھا کیوںجیکشن یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ لوگ بس دیکھو ان کو خوش رکھو اب ان کا وقت ہے اتنے دنوں کے مہمان ہیں کبھی وہ سچ بھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے وہ اندازہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا کبھی کبھی وقت اس کا اور بھی زیادہ ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا اس سے پہلے بھی آپ دنیا سے چلا جاتا ہے جب ایک آدمی کو معلوم ہو کہ اب یہ مریض اپنے آخری ایام میں ہے یا آخری وقت میں ہے اب وقت آ چکا ہے بعض اوقات محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب یہ ریسپونڈ بھی نہیں کر رہا ہے بات بھی نہیں کر رہا ہے یہ کسی اور دنیا میں لگ رہا ہے ایسے وقت میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے یا ایک آدمی ہے اس کو لگ رہا ہے کہ اب میرے دن ہو گئے اب کبھی بھی موت آ سکتی ہے ہوش میں ہے وہ کیا کیا ہونا چاہیے اس وقت میں آئیے دیکھتے ہیں آخری وقت میں آدمی کو ایسا آدمی جس کو خوف اور جمع ہوں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آدمی اپنے گنا سے بھی ڈر رہا ہو اور اپنی نیکیوں پر اللہ کی طرف سے ثواب اور اللہ کی رحمت کی امید اس کو ہو تو خوف اور بیچ میں اس کا دل ہو یہ ایک اچھی حالت ہے موت کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے اور وہ موت کی حالت میں تھا کیف آپ نے پوچھا میں تمہیں کیسا پاتا ہوں؟ کیف تمہارا کیا حال ہے کالا اللہ رسول اللہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول انج اللہ اور اناف و دونوں بھی مجھے اللہ سے بہت امید ہے یعنی مغفرت کی جنت کی مجھ کو اللہ سے امید ہے لیکن اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے مجھ کو اللہ سے امید ہے لیکن گناہوں کا ڈر بھی ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا فی قلب عبد فی الا اللہ يخاف جب بھی کسی مسلمان کے دل میں ایسے وقت میں جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو جس چیز کی اس کو امید ہے اللہ وہ دیتا ہے اور جس چیز سے اس کو ڈر ہے اللہ اس کو بچاتا ہے موت کے وقت میں جب اللہ سے امید رکھتا ہے اور اپنے گناہوں کے بارے میں ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں جب اس کا دل اللہ سے لگا ہے اس کا دل آخرت کی فکر میں ہے جب آخری وقت میں اللہ اور آخرت سے دل جڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی امید اس کو ہے وہ دیتا ہے جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ اس سے اس کو بچاتا ہے اس حدیث کو امام اطرمدی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ صحیح حسن درجے کی روایت ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, تم میں سے ہر آدمی کا حالی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی موت کے وقت اللہ سے اچھا گمان رکھے اللہ سے کیسا ہونا چاہیے اللہ انشاء اللہ معاف کرے اللہ سے امید ہے اللہ بڑا غفر و رحیم ہے اللہ معاف کرتا ہے اللہ سے امید, ہے اللہ, سے امید اللہ معاف کرے گا تو مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مایوس نہ ہو اب اللہ معاف نہیں کرتا مجھ کو اب میں گیا کام سے میرے اب تو میں نے اتنے گنا کیا. کیا معاف کرے گا اللہ بہت سارے لوگ آخری وقت میں اللہ سے مایوس دنیا سے جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے اللہ تعالی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے آدمی کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن میرے گناہ اللہ کی اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے نا میرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے نہیں کتنا بھی ساری دنیا کے گناہ بھی ملائے جائیں تب بھی اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے تو مجھ کو میرے رب سے امید ہے میں نے اگرچہ بہت گناہ کیے ہیں لیکن میرا رب بہت رحم والا ہے میرے پاس ایمان ہے میں اللہ کو مانتا ہوں میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں قرآن کو مانتا ہوں اسلام کو مانتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میں نے میں پاپی ہوں لیکن میرا رب میرا رب بہت اچھا ہے وہ معاف کرے گا میں معاف نہیں کرتا ان لوگوں کو لیکن میرا اللہ میرے جیسا نہیں ہے وہ بڑا معاف کرنے والا ہے کیوں نہیں کرے گا مجھ کو امید ہے اللہ سے یہ حالت آدمی کی موت کے وقت ہونا چاہیے اللہ سے امید کے ساتھ آدمی دنیا سے جائے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے آخری اوقات میں واقعی جب مومن ہوتا ہے اس کو فرشتی خوشخبری دیتے ہیں اس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے اور کافر اور فاجر اس کو آخری وقت میں اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں بلکہ وحشت ہوتی نہیں ملنا چاہتا اللہ سے کیونکہ پاپی گناہ گار ہے وہ بجائے توبہ کے اس کو کیا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے جب وہ سب دیکھ لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کی روایت ہے فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے مومن کو کیسا چاہیے موت آئے گی اب دنیا ہے سب چھوڑو اب اللہ سے ملنا ہے میرا رب میرا خالق میرا مالک اتنا اچھا اللہ جس نے صاف دیا زندگی میں کوئی چیز کی کمی نہیں کیا اس اللہ سے ملنا ہے جس نے نبیوں کو نبیوں کو بنایا بھیجا جس نے رہبری دی ہدایت دی جنت کا راستہ بتایا وہ اللہ اس اللہ سے ملنے جانا ہے موت کے وقت یہ کیفیت آدمی کی ہونا چاہیے اپ فرماتے ہیں من احب لقاء الله احب الله لقاءه جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے ومن کرہ لقاء الله کرہ الله لقاءه اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے جس کو اللہ کی ملاقات پسند نہیں اللہ کو بھی اس کی ملاقات پسند نہیں ہے فقل يا نبي الله اكراهيه الموت فرماتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ <الْمَوْت> ہم کو موت اچھی تو نہیں لگتی ہے کون چاہتا ہے مرنا تا اور لَيْسَ <كَدَالِك> آپ نے کہا ایسا نہیں ایسا نہیں ہے یہ موت کی کرائیت کا معاملہ نہیں ہے یہ کچھ اور ہے لئی <كَدَالِك> مینا اِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَتِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ لیکن مومن جب اس کو اللہ تعالی کی رحمت اس کی رضا اور اس کی جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے احب لقاء اللہ تو وہ اللہ سے ملاقات کو بہت پسند کرنے لگ جاتا ہے اس کی تمنہ بڑھ جاتی اللہ سے ملنے کی فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاهُ تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے فرشتیاتیں بتاتے ہیں سون جو دنیا میں تو جنت سنتا تھا نا ہاں جنت کا وقت آ گیا ابھی جنت کا وقت آ گیا اب دنیا ختم اب آخرت آخرت میں کیا جنت کی ہوایں قبر میں ملیں گی جنت کی نعمتیں ملیں گی سب دیکھنے ملے گا اب سارے اب شیطان نہیں اب جا ختم ہو گیا اب ختم آپ کوئی نفس نہیں آپ کو فتنہ نہیں کوئی امتحان نہیں کفر کی طرف جانے کا ڈر نہیں شیر کی طرف جانے کا ڈر نہیں گناہ کا ڈر نہیں اب کوئی ڈر نہیں اب جنت سیدھا جنت اللہ کے بعد جانا خوشی ہوتی ہے کو. ختم? ختم کوئی امتحان نہیں اس کے بعد کچھ پرابلم نہیں کچھ نہیں ہوگا تیرا پاس ابھی تم وہ اب شیروبل جنت اللہ تم تو ادون فرشتے آتے موت کی خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے اب تک وعدہ کیا گیا تھا اب تک وعدہ تھا نا اب دیکھنے بھی ملے گی جنت دیکھنے ملے گی جنت اچھا ہاں اب جنت دیکھنے ملے گی خوش ہوتا جلدی کرو جلدی کرو تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے اور آپ فرماتے ہو ان القاف ان شیرہ سختی کری اللہ اور کافر کو جب اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کو بالکل پسند نہیں کر مجھ کو نہیں آنا مجھ کو نہیں آنا ہے, ہے بولتا مجھ کو نہیں ملنا ہے اللہ کیونکہ اس کو معلوم ہے اللہ ناراض ہے اس سے ایک بھاگا وہ مجرم جب بادشاہ کے فوج اور اس کے سپاہی اس کو پکڑ کے پولیس لا رہی ہے اور اس کو معلوم ہے اب جب پکڑ کے لے جایا جائے, جائے گا بادشاہ کے سامنے تو سزائی ملنے والی ہے وہ ملنا پسند کرتا ہے مجھ کو نہیں آنا ہے بولتا ہے مت لے جاؤ وہاں پہ وہ پسند نہیں کرتا ہے اور اللہ کو بھی پسند نہیں ہوتا ہے اس سے ملنا کیا, فا... کیا ہے اس کے اندر یہ ناراض ہے اللہ اس سے اللہ کو اس, کو... اس کو پسند بھی نہیں اللہ کو بندہ ہے اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے یہ مسلم کی روایت اور اسی قریب بخاری میں بھی روایت موجود ہے اسی طرح سے مریض کو چاہیے کہ اپنے آخری اوقات میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے مایوس نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یغر اللہ تعالیٰ بندی کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غر غر غر نہ کرنے لگے ہیں। غر غر اس کی جو ہے آواز سمجھ میں نہیں آتی کیا بول رہا ہے خر خر خر خر آواز یہاں سے جب شروع ہوتی ہے حلق میں سانس نہیں ہونے پاتا ہے وہ آخری وقت اس کا ہوتا ہے اتنا موقع اللہ دیتا ہے بندے کو زندگی کیسے بھی نے گزاری ہے اب اگر نے توبہ کر لی اب بھی اللہ معاف کرے گا تج کو اب بھی اللہ سے دے اور پھر بھی اللہ سے توبہ کر کے نہ مرے واقعی وہ جہان میں جانے لائق ہوگا تبھی تو نہیں کیا اس نے لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے آخری وقت میں اللہ سے توبہ کرے اس کو امام احمد ترمی اب محبان حاکم اور بحقی نے شان میں روایت کیا ہے اسی طرح سے مریض کو چاہیے کہ وہ حقوق کی ادائیگی بھی کرے جن کے حق ہے ان کو ادا کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اوشی او مال ہی جس کے پاس کسی بندے کا حق ہو چاہے اس کی عزت یا اس کوئی چیز یا اس کا مال اس نے برباد کیا ہو کسی کو بے عزت کیا کسی کی تحمد لگائی، کسی کا مال چھینہ، کسی کا کچھ نقصان کیا، اگر کسی کے اوپر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ لِيَوْوْا وہ آج اس کا معاملہ اپنا اس سے حل کرا لے، آج معافی شعبی کرا لے، آج مسئلہ ختم کر دے، قَبْلَ اَيَّقَ اللَّا يَكُوْنَ دِينارٌ وَلَا دِرْحَمْ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ دینار ہوں گے نہ درہم گے۔ قیامت کے دن سے پہلے جس میں دین کی ہوگی پاس اگر نیکیاں نہیں ہوں گی آتی صاحب اگر اس کی نیکیاں ہوں گی نیکیاں لے کے حقدار کو دیا جائے گا لے جاپ ظلم کیا تھا نا اس نے اس کی نیکیا لو اور اس کو دو جا اس کی نیکیا چھین کے اس کو دی جائیں گی اور نیکیا ختم ہو جائیں گی لاؤ اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو حق ہے نا اس کا آنا ہے تیرا کو اس سے میری چھینا تھا پیسے چھینا تھا عزت خراب کی تھی ٹھیک ہے لو اس کے گناہ ڈال دو اس کے اوپر اس کو فری کر دو اس کو ڈال دو جہنم میں آج معافی کرا لو آج معاملات کلیئر کرا لو مرنے سے پہلے اس کو امام البخاری نے روایت کیا تو جو آدمی بیمار ہے موت کا قریب ہے اگر کسی سے کچھ معافی مانگ کے ختم کرا لے اگر اس کے پاس ہے تو اس کو دے کے معاملہ حل کر دے حقدار کا حق اس کو لوٹا دے یا کم اس کا معاف کرا لے اسی طرح سے کوئی وسیعت اگر کسی کی یعنی کچھ دینا ہے کسی کا جائداد ہے لیکن قرضے باقی ہیں اور ڈیلنگ میرے مجھ کو معلوم ہے اولاد کو نہیں تو آدمی اپنی وسیعت میں وہ لکھ کے رکھے کہ فلاں کا بیس ہزار دینا ہے فلاں کا چار لاکھ دینا ہے فلاں کا پچاس لاکھ دینا ہے یہ ان کے ان کے حق ہیں فلاں کا یہ اس سے وعدہ میں نے کیا اس کو پورا کرنا ہے یہ ڈیل اس سے اس کا بچا مال دینا ہے اس کو جو بھی چیزیں کسی کے حق ہیں وہیت اس, اس کے پاس ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں کا اتنا دینا ہے وہ وسیع تک ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس وسیعت کرنے کی کوئی چیز ہو اور دو راتیں اس کے ایسی گزرے کہ اس کے پاس وہ چیز لکھی بھی نہ ہو سارے معاملات اس کے پاس لکھے ہوئے ہونا چاہیے کہ فلاں کا اتنا دینا ہے فلاں کا اتنا دینا ہے فلاں کا اتنا دینا ہے تو وسیعت آدمی کر کے رکھے کہ اگر میں مر جاؤں تو دیکھو بھائی اتنا اس کا فلاں کا دینا ہے پھر بعد میں آدمی آتا ہے پہلے تو آتا ہے آدمی مانگتا ہے چالیس ہزار دینا تھا بولے وہ گیا اس کا قرضہ بھی گیا اور پھر جائیداد گئی نہیں وہ ہماری ہے لوگ ایسا کرتے ہیں اس کی جو بھی چیزیں ہیں وہ وسیعت کر کے مرے کسی کا حق اپنی پیٹ پہ بوجھ کیوں اٹھا کے جائے تیامت کے دن وہاں دینا پڑے گا یہاں نہیں دیا تو اگر اس کیا تو دینا پڑے گا لہٰذا آدمی وسیعت بنا کے جائے دیکھو اپنی اولاد کو بتا کے پہلے یہ بیمار ہونے کے وقت نہیں اتنا ٹائم مل جاتا ہے بیماری میں اتنا ٹائم مل جاتا ہے اس کو بخار نے اپنے مرنے سے پہلے اہل ایال کو منقرا سے روکنا چاہیے میرے بعد چیخ پخار مت کرنا اللہ کی شکایت مت کرنا برا بھلا مت کہنا خرافات مت کرنا بدعت مت کرنا اور نوحہ مت کرنا یہ ساری برائییں جتنی بھی مت کرنا ابو بردہ ابن ابی موسیٰ کہتے ہیں وجع ابو موسیٰ وجعا شدیدا فغشعا علیہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ بہت بیمار ہو گئے اور آخری وقت ان کا تھا اور کہتے ہیں کہ بے ہو گئے ورأسوہ فی حجر امرات من اہلہی ان کا سر ان کی بیوی کے گود میں تھا فلم يستطع ان يرد علیہ شئیئن اور وہ اس حالت میں تھے کہ اپنی بیوی کو کچھ بول نہیں سکتے تھے فَلَمَّا أَفَاقَ جب ہوش میں آئے قَالَ من بَرِئُمْ مِمَّن بَرِئَ رسول رَسُولُ اللَّهِ صَلَى عليه وَلَيْسَلَمْ میں ہر اس انسان سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں کون لوگ کہا کہ ان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریئ من السالقہ والحالقہ والشا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا سالقہ سے کوئی رشتہ نہیں میرا حالقہ سے کوئی رشتہ نہیں میں شاقہ سے بری ہوں کوئی رشتہ نہیں میرا کوئی نسبت نہیں میری اسے, وہ میرے نہیں ہے کون؟ سالقہ. کسی کے مرنے کے بعد ماتم کرنے والی چیخ پکار کرنے والی عورت یا منہ پہ مارنے والی عورت واہ اور بال نوچنے والی بال والی مالی والشاقہ کپڑے پھاڑنے والی عورت لوگ کوئی مر جاتا ہے کیا کرتے ہیں کپڑے پھاڑ لیتے غم میں، مو پیٹنا شروع کرتے ہیں بال نوشنا شروع کرتے ہیں زمین پہ گر کے کچھ بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں میں ان سب سے بری ہوں میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں وہ میرے ہے ہی نہیں وہ کسی اور کے ہوں گے وہ نبی والے لوگ نہیں ہے تو کہ انہوں نے اس بیماری کی حالت میں اپنی بیوی رونے لگی تو انہوں نے کتنا احساس ان کو تھا؟ آخری وقت ہے لیکن اس میں بھی کہہ رہے ہیں میں بری ہوں لوگوں سے جو ایسے کام کریں اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو مرنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو وسیعت کر کے جائے دیکھو میرے بعد ماتم مت کرنا میرے بعد میرے نام سے کنڈے و انڈے جو بھی اس طرح کی چیزیں مت کرنا میرے نام کا اسی فاتحہ مت دینا گیا بھی مت کرنا میرے نام سے کبھی درگاہ پہ چادر مت چڑھانا یاد رکھو میرے نام سے رونا مت اللہ کی شکایت مت کرنا نے سب بول کے مرے اگر اس نے بولا اور پھر مر گیا اور پھر لوگ روئے اس کو عذاب نہیں ہوگا لیکن اگر لوگوں کو نہیں سمجھایا اس نے اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ سب کچھ کی کا کا کام, ان کام کیا اس سے برا ہوا آدمی جو وسیعت کر کے مرے میرے بعد ذرا ماتم کرنا تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کس کا جنازہ ہے تو یہ چیز مرنے سے پہلے بولنا چاہیے اسی طرح سے آدمی کو چاہیے کہ قریب المر کو جس کی وفات آ چکی ہے اس کو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کو کلیمے کی تلقین کریں بزرگ ہیں چاچا سے تلقین اس کو کرنا چاہیے جس کا آخری وقت آ چکا ہو کہ مرنے کا وقت قریب لگ رہا ہے کو تو اس وقت میں کہیں ایسا نہیں کہ کوئی نارمل بیمار ہے اس کو جا کے انہیں کہے. کہ ابھی بس تھوڑا سا بخار آ گیا اس کو اور گھر پہ ہی ہے جا کے بولو دا اللہ پڑھو میری موت آئی ہے جب میں پڑھو اس کا لیکن واقعی جو مریض ایسا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کلیمے کی تلقین کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکین موتاکم لا الہ الا اللہ اپنے مرنے والے کو جو مر رہا ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے مالک رضی اللہ کہتے ہیں رسول ایک او انہوں کہا کے کہ یعنی مامو یا چچا لا لا بلخال کہ مامو اس وقت میں میرے لیے لا الہ الا اللہ بولنا اچھا ہے یہ اسی میں خیر ہے قال وسلم، آب نے کہا ہاں، اب اسی وقت یہی بولنا چاہیے تم نے تو مریض کو کیا کرنا چاہیے اس کو لا الہ الا اللہ کی ترقین کرنا چاہیے کہ اب آخری وقت ہے اب لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے اس کو امام احمد نے مصنف میں روایت کیا اور احکام الجناز میں شیخ القبانی نے اس کو صحیح کہا ہے لہٰذا مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ اپنے مرتے ہوئے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِهِ لا, لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنة يوم من الدہر آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی آدمی لا الہ الا اللہ کلمہ اس کا آخری کلمہ ہو آخری وقت میں وہ یہ کہے یہ آخری بات کہہ کہ مر جائے آپ نے موت کے مر جو کہتا ہے تو وہ جنت میں ز... ج... ایک نہ ایک دن داخل ضرور ہوگا وہ ہو انداری ہو اس سے پہلے جو کچھ بھی گزرا ہو گزر چکا ہے لیکن اب وہ کیا ہوگا جنت میں جائے گا چاہے وہ سزا پا کے جائے لیکن جنت میں جائے گا چاہے اس نے پچھلے گنا کیے ہوں جنت میں جائے گا اس کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا وہ ام ماتایو شریک و بلّنار اور جو اس حال میں مرے کہ وہ شرک کرتا تھا وہ جہن میں ضرور داخل ہوگا تو جو شرک سے بچ کے دنیا سے جائے جنت میں اور شرک میں مبتلا ہو کے دنیا سے جائے جہنم میں لہذا اپنے مریض کو آخری وقت میں کوشش کرنا چاہیے کہ وہ توحید کے ساتھ جائے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے لہذا کچھ باتیں تھیں کہ بیمار ہونے سے لے کر مرنے تک ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کچھ باتیں اور ہیں انشاء ہم مستقل کوئی کورس اس طرح سے دیکھیں گے جس میں بیماری اور موت اور پھر یعنی جنازہ اور دفن اور کفن وغیرہ جتنی بھی احکام ہیں شریعت میں اسلام میں ان کے بارے میں کیا تفصیل موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ آج ہمارا آخری درست تھا اور اس کے بعد جو بھی تیاریاں آپ کی عید کی ہوں گی یا جو بھی معاملات ہوں گے آپ کیجئے اور یہ ہمارا آج کا آخری درس ہے اس کے بعد ہمارا درس انشاءاللہ رمضان میں نہیں ہوگا تو یہ آخری درس ہمارا ہے میں نے کہا تھا کل کی شاید ہوگا لیکن آرام کیجئے آپ اور عبادت کیجئے اگر وہ بھی کل تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کی مغفرت اور جنت اور اپنے اور دوسروں کے لیے مانگنے والا ہم کو بنائے یہ بات یاد رکھیں آخر میں یہ بھی میں کہتا چلو کہ یہ جو دروس ہمارے ہیں یہ فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کوئی آدمی سے سمجھے کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے روزہ رکھنا پڑتا ہے تراوی پڑھنی پڑتی ہے اور آخری دنوں میں بیان کرنے پڑتے ہیں ایسا اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے یہ جو دروس ہمارے ہیں وہ ایک ضرورت کی وجہ سے ہیں یہ فی نفسی ہی نہیں یعنی تراوی ہم پڑھ رہے ہیں ضرورت اس لیے پڑھ رہے ہیں ضرورت ختم ہوئی تو تراوی بھی نہیں پڑیں گی ایسا ہے نہیں تراوی ہمیشہ پڑیں گے کیونکہ اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی لیکن درست کی ضرورت ہمیشہ نہیں ہے کسی علاقے میں اگر لوگ نیک ہو جائیں الحمد جیسے مدینہ میں تھے تو ایسے ماحول کے اندر جہاں پر لوگ توحید پر ہیں منہج کو سمجھ رہے ہیں اتباع سنت کا اہتمام کرتے ہیں عبادت گزاری کا اہتمام کرتے ہیں ان کو کچھ خاص ایک دم امپورٹنٹ چیزیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے بیسک ان کو آتا ہے اگر ایسا معاشرہ ہے تو پھر ان کو عبادات میں لگنا چاہیے بیان بازی میں نہیں سمجھ میاری بات لیکن ہمارا معاشرہ ہمارا ماحول چونکہ ایسا ہے اس میں ابھی بھی لوگوں کو توحید معلوم نہیں ابھی بھی لوگوں کو منحج معلوم نہیں ابھی بھی وہ لوگ دین سے دور ہیں لہٰذا ایسے موقع کا استعمال کرنے کے لیے یہ درس ہے اگر پہلے عشرے میں لوگ زیادہ جمع ہونے کا امکان ہوتا تو ہم پہلے عشرے میں کرتے ہیں لیکن چونکہ آخری عشرے میں لوگ چھٹیاں لے لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ عبادت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں لہذا اس موقع کو غنی جان کر ان دروس کا اہتمام ہو رہا ہے لہذا یہ جو دروس ہیں یہ فی نفسی رمضان کے اعمال میں سے نہیں ہے لیکن یہ ضرورت کے اعتبار سے ہیں جہاں ضرورت ہے جب ضرورت ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا ہے جہاں ضرورت نہیں ہے زبردستی نہیں کرنا چاہیے جہاں ضرورت نہیں, نہیں کرنا چاہیے جہاں ضرورت ہے کرنا چاہیے تو ضرورت ہے وہاں کریں گے فائدہ ہے ثواب ملے گا اچھی بات ہے جہاں ضرورت نہیں کریں گے ثواب تو ملے گا لیکن بہتر ہے کہ وہ نہ کیا جائے اس کی اس کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے عبادت ہونا چاہیے مجاہدہ عبادات میں ہونا چاہیے تو اس بات کی اس بات کو بھی ہمیشہ آپ مد نظر رکھیں کہ یہ جو دروس ہیں یہ اگرچہ غلط نہیں ہیں کوئی آدمی یہ بھی نہ کہے گی کہ عبدات سے ہے عبدات بھی نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی ضرورت ہے کیونکہ دعوت کا کوئی موقع وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کیا ہے نہیں کہ اس وقت میں ہونا چاہیے اور اس وقت میں نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے جب موقع ہو جہاں ضرورت ہو دعوت و تبلیغ اور اصلاح و نصیحت اور بعض موقع دیکھ کے کرنا چاہیے اگر موقع مناسب ہو کرنا چاہیے موقع ضرورت نہیں ہے زبردستی آپ پیچھے پڑ گئے لوگوں کے ہمارا بیان سنو بولا میں عبادت کرنا چاہتا ہوں اس کو عقیدہ معلوم منہج معلوم سب معلوم ہے مجھ کو ضرورت نہیں ہے ابھی میں اب عبادت کرنا چاہتا ہوں نہیں درس میں نہیں آئیں گے تمہارا رمضان ادھورا رہ جائے گا تو یہ بھی داد بن جائے گا سمجھ میں آ رہی بات ایسا عقیدہ اگر ہم رکھتے ہیں ایسی سوچ رکھتے ہیں تو ہم پھر ایک دن میں نئی چیز لانے والے بنیں گے لہذا اس کی ضرورت آج ہے خصوصاً اس ماحول میں اس لیے اس کو کیا جا رہا ہے اور علماء کے مشورے سے اس کو کیا جا رہا ہے کوئی کنفیوز بھی نہیں ہودر تو نہیں ہے علماء سے پوچھا ہے اس کے بعد اس کو کر رہے ہیں لیکن ہر علاقے میں ہے نہیں ہے ہر علاقے میں ضرورت نہیں ہوگی جگہ جگہ کے اعتبار سے ضرورت بدلے گی لہذا اس بات کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھتا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیقہ فرمائیں اکول وم